اللہ الرحمن الرحیم اچھا علامہ سزان <تضاجنی> شر ولاقات نفسوں میں لکھتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ کسی کو الوہیت میں شریک مانا جائے خواہ کسی کو اللہ کے سوا واجب وجوب مانا جائے جیسا کہ مجوس مانتے ہیں یا کسی کو عبادت کا مستحق مانا جائے جیسا کہ بت پرست مانتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی شر کا مدار ان دو چیزوں پہ وجوب وجود اور کے عبادت اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ شر کے دائرے میں نہیں آتی اللہ زبیری تاج الروز جسات سفا ون 148 ایٹ پہ لکھتے ہیں جس کی آج میں تفصیل میں ابو العباس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اسی وجہ سے مشرق ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ مائک پہ آئیے مجھے بتائیے آپ کا جو یہ موقف ہے کہ ہم لوگ جو ہیں تو مشرق ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے دعوی نہیں کیا تو جب آپ مجھے مسلمان سمجھتے آپ ایسا بحث کے میں کر رہے ہیں کے نزدیک کسی نبی کو پکارنا یہ آپ کا جو منطق ہے یا جو بھی آپ کی لاجک ہے اس کے بقول یہ شرک ہے اور جو شخص ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے وہ شرک کرتا ہے آپ نے قرآن کی عیسائی سے جو استقبال کیا ہے اس پہ کبھی میں آؤں گا کہ آپ نے تصویر کہاں سے پڑھیے پہلے یہ بتائیے مجھے کہ ہم اگر نبی کو پکارتے ہیں نبی کے روزے پر جاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں کیا یہ شرک ہے صرف اس کا جواب دیجئے گا آئیں بائیں سہ مت گا کیا یہ شرک ہے صرف اتنا بس السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و دوبارہ ریکارڈنگ میں سنا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کو وہ ہو رہا ہے میں نے یہ کہا میں کون ہوتا ہوں کافر کہنے والا ٹھیک ہے تو شرک اگر آپ کرتے ہیں اگر آپ قبر پرستی کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ مشرک ہیں اور مشرکین نے مکہ کا قصور کیا تھا یہ میں آپ کو صبح میں بتایا تھا میں پھر بتا دیتا ہوں مشرکین نے مکہ کیا کرتے تھے وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اس کے توحید اس موسیقی اس کے میں جو ہے وہ شرک کرتے تھے اور توحید الوحیت میں کرتے تھے لیکن جو ہے لیکن وہ اس کی توحید الوحیت کے اندر شرک کرتے تھے اور اس صفات میں کرتے تھے ربوبیت کو وہ مانتے تھے ان سے کہا جائے اگر ولا انتمن خالق وغیرہ آپ ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے تو وہ کہتے تھے اللہ لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ یقین انا الاشا عنا وہ کہتے تھے یہ اللہ کیا ہمارے سفارشی ہیں مانا ابدوم اللہ علیہ کر ری ہم جو ہے ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے آپ لوگ کے بھی یہ عقیدہ ہے نا اگر کوئی شخص بھی عقیدہ رکھے تو مشرقی نے مکہ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ڈوٹ کیوں دیں گے بھائی میرا ٹائم حاطم بھائی موجود ہیں یہاں پہ انشاءاللہ بہرحال تو میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا آپ کہتے ہیں کہ قبر سے مانگنا قبر والے سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے میں نے آپ سے اس سلسلے میں یہ سوال کیا آپ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت قرآن کریم کی کوئی آیت یا صحیح البخاری یا صحیح مسلم کی کوئی ایک حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے قبر والوں سے مانگیں قبر کو پکا کریں اس کو مزار بنائیں وہاں پہ مجاور بن کے بیٹھ جائیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے اچھا ہے کہ وہ آدمی آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھ کے جل کے مر جائے یہ حضر ص کی حدیثی مبارکہ ہے اور میں نے آپ وکال عرب کو ادون یا میں اس کی آپ کو جو ہے صحیح حدیث تر, ترمیزی سے میں نے آپ کو ایک کہ ترمیزی کی حدیث اس کو میں نے آپ کو کال کیا تھا صبح میں وہ میں دوبارہ سے کال کر دیتا ہوں کہ ارشاد چاہتا ہوں ادوا البادہ ادوا عبادت کہ جو ہے پکارنا ہی تو عبادت ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا پھر میں نے اس کے بعد جو ہے ابن عباس کو وہ جو تعلیم دیتے ہیں کہتے ہیں عزت علتا فس آل اللہ عزستانتا فسٹ آل اللہ کہ اگر تم جو ہے سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا یہ ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ جو ہے اگر تم نے سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا ہے وہ عزانتا فلّ اور اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو لیکن آپ لوگ کہتے ہم اللہ سے تو نہیں مانگیں گے ہم تو غیر اللہ ہی سے مانگیں گے ہم تو اس کے وسیلے سے مانگیں گے ہم تو جو بغیر وسیلے کے چل ہی نہیں سکتے تو یہ تو شرک ہو گیا یہ تو مشرکین مکہ والا عمل ہو گیا آپ نے مجھے اس کی دلیل دے دیں میں ابھی مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ صرف اور صرف جی میں مائک چھوڑ ہوں جی میں ان سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ہے فوری طور پہ مجھے اس کا یہ دلیل دے دیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ قبر والوں سے مانگو قبر کو پکا کرو اور مزار بناؤ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دیکھیں ٹائم میرا تھا میں نے ان کو اپنا ٹائم دیا تھا ایڈمن حضرات ضرور گزارا کریں ٹھیک ہے جب تبھی میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے بحث کروانی ہو تو سکھ ہو کے کروائیں گے آپ میں نے ان سے سوال ہے کہ ہم قبروں پہ جاتے ہیں مانگتے ہیں ان کے نزی شرک ہے ٹھیک ہے تو مائک پر آ کر یہ مجھے کہیں کہ ہم مشرق ہیں اور ہم شرک کرتے ہیں اس پہ اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہوگی آپ نے کہا کہ یہ شرک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم مشرق ہیں مائک کیا مجھے اس کا جواب دیں باقی کہانی مت سنا ہے یہ میں پچاس بار آپ سر چکا ورنہ میں اگر کہانی شروع کر دوں گا تو پھر آپ نیچے بیٹھے رہیں گے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بکول آپ کے یہ مرشقی مکہ کا کام تھا تو ہم مشرق ہے میں تو آپ شر کر رہے ہیں मुझे یا تو آپ مجھے کہ کہ ہم نہیں نہیں مائک جا کر ہم نے منہ سے بولو یہ باتیں سر نہیں چلیں گی مائک جا کر بولو کہ آپ مشرک ہیں آپ قبروں میں جاتے ہیں نبی سے ہم مانگتے ہیں آپ مجھ سے بتائیے کہ وہاں پر جا کے کرنا یہ تو آپ لوگ کرتے ہیں اور آپ مشرک ہیں مائک جا کر مجھے صرف اتنا بتائیے آج ہی مائک سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جو شخص بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارے اس کو تبسل سے مانگے وہ پکا مشرک ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگے وہ شرک کرتا ہے اب آپ میرے سوالات کا جواب دیں آپ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے اب آپ اس کا دعویٰ دائر کریں مجھے آپ قرآن کریم کی یا حدیث مبارکہ کوئی آپ ایک چیز کو آپ یہاں پہ کوٹ کریں گے صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے آپ نے ریفرنس دینا ہے اور قرآن سے اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت آپ نے کوٹ کرنی ہے اور آپ نے اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور مردوں سے کو مدد کے لیے پکارو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کیا اور جو ہے مردوں سے پکارو مردوں سے مدد مانگو اور جو ہے قبر کو پکا کرو قبروں سے جو ہے مزار بناؤ اور مزاروں کے اوپر مجاویر بن کے بیٹھ جاؤ یہ میرا آپ سے سوال ہے اب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے اور دوسری کوئی بات نہیں ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صرف ایک منٹ کے لیے پلیز دیکھیں آپ چاہے ایک منٹ لیں چاہے آدھا منٹ یا تین منٹ پورا کریں جب دوسرا آئے گا اس وقت اس کا ٹائم دونوں طرف سے اس کا ٹائم ایڈمنٹ شروع کریں گے پلیز آپ آ جائیے السلام علیکم دیکھیں دوسرا آئے یا تیسرا آئے لیکن جب دوسرے یا چوتھی سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اس نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے نہ کہ لیکچر شروع کرنا ہوتا ہے میری بات نہیں خاطر صاحب میں کہ ان کا لیکچر اگر سننے نہیں آیا یہ تو اپنے دعوے میں کلیئر نہیں ہے جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ مشرق ہیں ابھی میں ان سے دعو پوچھا تھا کہ ہم مشرق ہے کہتے ہیں کہ جی میں کون ہوتا تو آپ کو مشرق کہنے والا یہ تو اپنے دعوے میں کہ میں سے پہلے ان کے موں سے جو دعویٰ ہے ہمارے بارے میں یہ میں نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہم یہ کام کرتے ہیں ہم مشرق ہیں سرکا... تو اس کا مطلب ہے کہ جو امت کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں پر دعائیں کرتے ہیں وہاں سے سرکار سے مانگتے ہیں تو امت کا یہ بڑا حصہ جو ہے یہ مطلب شلک میں مبتلا ہے مجھے اس بات کا جواب دیجیے آ میں پہلے ان کا دعویٰ کلیئر کر دوں کہ ان کا دعویٰ اندر کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہے. پھر قرآن کے انہوں نے جو سوریہ بات کی ہے میں سوریہ پہ بات کروں گا میں کسی اور آئے پہ جاؤں گا نہیں یہ مجھے پچاس آئے پڑھ گئے نا سنا آپ نے سوریہ کی بات کی میں آپ سے کو سوریہ پہ بات کروں گا یہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مشرک ہیں تو امت کا ایک بڑا حصہ جو سکا کی بارگاہ میں ہر سال حضر ہوتے لاکھوں کی تعداد میں تو سب شرک کرتے ہیں آگے ایم آئی پہن صاحب مولانا صاحب آپ چالاکی نہ کریں بہت زیادہ میں نے آپ سے جو سوال کیا آپ اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو یہ شرک ہے اور میں اس میں قرآن کریم کی آیت بھی کوٹ کر چکا ہوں آپ کو میں دوبارہ سے کوٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک ارشاد ارشتمت ہیں کہ کسی انسان کو یہ لائق نہیں کہ اللہ اس کو نبوت دے اللہ اس کو حکومت دے اللہ اس کو جو ایک کتاب دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کون کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو میرے بندے بن جاؤ تم میری عبادت کرنے لگ جاؤ بلکہ وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ سے مانگو تو میں نے آپ کو یہ جو آیت ہے یہ میں کوٹ کری ہے اور میں انشاءاللہ شاء ابھی قرآن کو کھولتا ہوں اور میں اس میں دوبارہ سے وہ کا ریفرنس دے دیتا ہوں میں نے جو صبح میں دیا تھا بلکہ مل گیا مجھے یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس کے اندر جو ہے سرل عمران کی آیت نمبر سیونٹی نائن ٹو ایٹی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ شاید مارے کسی انسان کو یہ لائک نہیں مکان علی بشرین ایوت یا اللہ الکتابہ والکما یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کو بھی پکارنا جو ہے حرام ہے شرک ہے تو آپ جو ہے جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اور وہاں جا کے ان سے جو مانگتے ہیں تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس چیز کو آپ اس کا بھی جواب دیں چلیں اور جو ہے اب آپ مجھے اس کا جواب دیجئے جناب میں نے آپ سے جو تین سوالات کیے ہیں کہ قبر والے سے مانگنا حضو صاحب اسلم کی کون سی حدیث سے ثابت ہے قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہے آپ آئیں اور اس کا جواب دیں کیا حضو صاحب اسلم نے اس طرح کا کہا ہے کہ جو ہے جو آدمی مر چکا ہے اس سے آپ مانگ سکتے ہیں قبر کو پکا کر سکتے ہیں مزار بنا سکتے ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری کی کوئی ایک حدیث یا قرآن کریم کی کوئی ایک آیت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دوسری یار کوئی بات نہیں کریں آپ بہت دیر ہو چکی ہے ویسے صبح میں بھی آپ نے بہت ٹائم ضائع کیا اسی چکر میں السلام علیکم نہیں ٹائم چکر کی بات نہیں ہے یہاں پر کوئی ہم کے چھولے نہیں بیچ رہے ٹھیک ہے اس کو کفر کے فتح جواب لگاتے ہیں تو لگاتے ہوئے بھی کیوں ہیں میں نے آپ سے چھوٹا سوال کیا ہے کہ امت کے ایک بڑا ایشو سرکار کی بارگاہ پہ جاتے ہیں وہاں پر دعائیں کرتے ہیں وہاں پر مانگتے ہیں کیا وہ شیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آپ مجھے اس کے ہاں نہ میں جواب دینے آپ کو منہ ٹوٹتا ہے جب آپ اس کے بعد آئیں گے کی کوئی اور قرآن کا توڑ کریں میں نے آپ کے ساتھ پہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور جو مردے اور والی جو آپ نے سورہ اور میں نے اس سے بات کرنی ہے اور تف تفاصیریں کون تفاصر کے ریفرنس نوٹ کریں تاکہ تفسیر میں ماننے والا نہیں ہوں مجھے آ کر مائک صرف سرفکل جواب دیجئے کہ امت واقعی شرک میں مبتلا ہے سمپل جواب دیں ہاں نہ مولانا صاحب کو لگتا ہے کان صاف نہیں ہے مولانا صاحب کو کان صاف کرنے پڑیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے جو اللہ کے سلاوات اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارتا ہے تو یہ شرک ہے اور جو ہے میں نے قرآن کریم کی آیت جو ہے کوٹ کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ کسی انسان کو یہ لائک نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے حکومت دے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ کسی نبی کو بھی یہ لائک نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم مجھے پکارنا شروع کر دو میری عبادت کرنا شروع کر دو تو یہاں پہ یہ تعلیم جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے اتاری ہے ہدایت کے لیے اتاری ہے قرآن اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ شرک ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ اگر نبی کو بھی پکڑ نبی سے بھی مدد مانگی جائے جس کے اسباب موجود نہیں ہے اس جائے تو یہ قرض ہے یہ شرک ہے جائیں جناب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم نے آج یہ دعوی کر دیا ہے کہ امت حصہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے اور جتنے بھی لاکھوں لوگ ہر سال نبی پاک صاحب اللہ صلیم کی بارگاہ میں حج کے دوران یا حج کے علاوہ بھی جاتے رہتے ہیں تو وہ سب شرک کرتے ہیں میں میں یہ کے امت سے بات کروانی تھی میں اچھا اب آپ نے سوریہ کی آیت کی ہے اب ہم میں بات کریں گے سوریہ کی آیت اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے ہیں وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ہم یہاں پر مراد جزار اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ یہاں پر مراد جو لیتے ہیں پکارنا تو اس سلسلے میں یہ جو امن دون اللہ جو ہے یہ آپ پر یہاں پر جو پکارنا ہے یہ آپ نے کس تفسیر سے جو آپ نے اس آئس کا یہ استدلال کیا ہوا ہے یہ تفسیر جو آپ پڑھ رہے ہیں میرے سامنے مجھے تفسیر کا نام بتائیے وہاں پر آپ نے تصویر پڑی ہوگی یقیناً اور اس کے تحت آپ نے امت کے بڑے حصے پہ جو ہے مشق کا فتویٰ عشر کا فتویٰ ہے جو سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے اس مفتر کا نام بتائیے اور, اور پیج کا نام بتائیے اور یہ یہ, یہ دو سے آپ مراد پکارنا لیتے ہیں ہم مراد عبادت لیتے ہیں میں بھی اس کے بعد آیا تفاسیر سب کوٹ کروں گا جب پہلے آپ تفاصیر کوٹ کریں گے آ جائیے وہ کون سا مفسر ہے جس نے یہ بڑے حصے پہ جو ہے السلام علیکم یار آپ جو ہے نا بات کو مستقل گما رہے ہیں آپ صحیح جواب نہیں دے رہے ٹھیک ہے آپ بالکل سنسیئر نہیں ہیں میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت کورٹ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے گویا کیا اس نے اللہ کے ساتھ شیئر کیا ٹھیک ہے اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ مجھے اس کی تفسیر پیش کریں ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا نا کہاں گئی ول لزین ایدن امدنی اللہ لا یخلقن چین وہ خلقون یہاں پہ اللہ تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جن جن کو یہ اللہ کے علاوہ جو ہے پکارتے ہیں یہ لوگ تو وہ کسی کو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں کیا اللہ تعالی نے بتوں کو پیدا کیا ہے مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کیا اللہ تعالی نے بتوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی یہاں پہ ارشاد فما ہیں وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ انسان کے بچے ہیں یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے اور پھر اما تن غیرو آیا میں یہ شروع نہ آئی یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما ہیں مردے ہیں زندہ نہیں ہیں انہیں یہ بھی نہیں شعور ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا تو آپ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ بت ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے بتوں کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے بتوں کو پیدا کیا ہے ہاں؟ قرآن کریم کی آیت کا جو مطلب آپ لے رہے ہیں آپ استدلال لے رہے ہیں یہ جو آپ لے رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ کریم میں کون سی ایسی آیت ہے میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ نے یہ جو کہا یہ بات جو کہی کہ یہ بتوں کے طرف آپ نے جو ہے کہا یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا کہ وہ خود پیدا کیے ہوئے یعنی وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے یہاں تو قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ انسان تھے وہ بت نہیں تھے آپ کہہ رہے نیچے وہ بت تھے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالی نے آگے ارشاد سمایا کہ اموات غیرو وہ مردہ ہے مر چکے ہیں وہ زندہ نہیں وہ ما یشور ائینس اور ان کو جو ہے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا کا کب جائے گا اب آپ یہ بتائیں اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یعنی بتوں کو پیدا کیا تو یہاں تو یہ لکھا ہے کہ وہ اموات غیر غیروایا وہ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے وہ ما یاشورونسون اور ان کو یہ بھی نہیں پتا دوبارہ کب اٹھایا جائے گا یہاں تو یہ پتا چل رہا ہے انسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا پیدا کیا دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد جو ہے اس کو موت دے دی اب اس کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا اس کا اس کو بھی نہیں پتا ہے کس کو جو مر چکا ہے یہاں تو ہمیں یہ بتا رہی ہے لیکن کہہ رہے ہیں یہ بتوں کے متعلق ہے تو نے یہ کہاں سے لے لیا آپ قرآن کریم کی آیت کا جو ہے اپنے انداز میں کیوں پہ مور رہے ہیں آپ جو ہے رضامہ خان بریلوی کے پڑھ رہے ہوں گے یقیناً اس کی ترجمہ اس کا تفسیر آپ نے ابھی تک قرآن کی کوئی ایک آیت کا جواب نہیں دیا میں نے حضور علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی حضور صاحب سلم کہتے ہیں ادوا ادوا گے ادوا والی بات ادو ہو عبادت اس میں جو ہے حضور صاحب السلم رشاد فماتے ہیں کہ پکارنا ہی عبادت ہے پکارنا ہی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمایا اور جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیجی یہ اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کو بھی پکار دیا پکارنا جو ہے یہ شرک نہیں ہے یہ ٹائم اوور ہو گیا آپ ان سے صرف یہ میرا ان سوال ہے تمجن صاحب میں مائک چھوڑ رہا ہوں جی میں مائک چھوڑ رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ آپ صرف مجھے جواب دے دیں کہ قبر سے مانگنا قبر مردہ سے مانگنا اور جو ہے قبر کو پکا کرنا حضور صاحب السلم کی کون سی حدیث ہے کوئی ایک حدیث بتا دیں کہ جس میں قبر والے سے مانگنا قبر کو پکا کرنا مزار کو سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیں انٹیلیجنس کیوں آپ اس سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ تو قرآن کا ترجیمہ ہی غلط کر رہے ہیں آپ کو میں پچاس باری بانسی جہت بجا چکا ہوں میں نے جو ترجمہ کیا آپ سنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ کتاب سے آپ کے پاس پڑھو گے پھر صبح وہاں سے پڑھتے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ خیر اللہ کو پکارتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اور وہ جو جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے میں جب یہاں پر غیر اللہ کی عبادت کا ترجمہ لیتا ہوں تو یہاں پر میں مفسرین کے نام ابھی کوٹ کرنے ہیں میں نے لیکن وہ تو میں سب کوٹ کروں گا جب جب آپ اپنی حد کے لیے کوئی مفسرین کوٹ کریں گے میں کوئی حضرت کی کسی میں نے اعلیٰ حضرت کو کوئی دلیل نہیں دینی اپنے ذہن میں رکھ دو تین سو سال سے میں نے کسی آدمی کوئی کی کوئی دلیل نہیں دوں گا میں پیچھے جاؤں گا یہ اپنے ذہن میں رکھیں میں حضرت کوئی دلیل دینے والا نہیں ہوں حضرت تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہتے ہیں وہ غیر اللہ کو پکڑتے ہیں میں کہتا ہوں غیر اللہ کو عبادت کرتے ہیں آپ یہ قرآن کا ترجمہ غلط کیوں کر رہے ہیں آپ یہ جہاں یہاں پر استدلال جو ہے عبادت کی وجہ پکارنا کرتے ہیں تو یہ شیر کی کون سی قسم ہے میں یہاں پر اس استدلال کیوں کہ دونوں معنی اس کے بنتے ہیں لیکن یہاں پر مفسرین نے اس کا معنی عبادت لیا ہے کہ پکارنا لیا ہوا ہے پھر ہم اس کی عبادت معنی لیتے ہیں تب تو, تو وہ کرتے تھے آپ اس کا معنی یہاں پر ہے پکارنا لیتے ہیں یہ ایشو ہے نا جو میں ایک ایک پوائنٹ پہ اڑ رہا ہوں اس کی وجہ کی جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ جائے کہ ہم بات کس پہ کر رہے ہیں یہ ہوائی کتابیں مجھے یہ تو اون تو یہ تو ایک بات ہے اور اس کا معنی پکارنا بھی ہے اور اس کا معنی عبادت کرنا بھی ہے ہم یہاں پر جو معنی لیں گے اس کے لیے میں مفسرین کوٹ کروں گا لیکن جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کا مراد پکارنا ہے تو کس مفس نے کہا کہ اس کا مراد پکارنا ہے مجھے اس مفس کا نام تو بتائیں نا آپ کم از کم ایٹ لیسٹ اس کا نام بھی مجھے بتا دیں کچھ تو یہ تو میرا حق بنتا ہے نا اس کے بعد پھر میں مفسرین کا نام بتاؤں گا کیوں اس سے مراد یہاں پر عبادت لیتے ہیں اگر آپ اپنی بات پہ ہیں کہ اس سے پکارنا ہی ہے اور پکارنا شرک ہے تو شر کی تعریف میں تو پکارنا ہے ہی نہیں شرکی تاریخ ہی ہے شرک کی تعریف تو یہ کہ کیا کسی کو واجب و رجوب مانے یا کسی کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا یہ شر کی تاریخوں میں سے آتا ہے یہ آپ کون سی تعریف کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں پڑی جو آپ قرآن کے ترجمہ غلط کر رہے ہیں یہ کس نے ترجمہ کیا ہے مجھے اس ترجمہ اور اس کی تفصیل بتائیے کہ پھر میں اس کے بعد اپنا ترجمہ اور سے حوالے آپ کو دوں یہ کہنا ہے کہ مقصد ہے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرے بھائی میں نے آپ کو کہا وکال یہاں پہ بھی ادونی استعمال ہوا یہاں پہ یہ پکارنا کیوں اور وہاں پہ من دون اللہ وہاں پہ جو ہے عبادت کیوں ہے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ عبادت کے متعلق اور اس کو رسول صاحب السلم نے پکارنے کو بھی عبادت کا ابو داؤد حدیث نمبر ایک سیونٹی نائن اور کتاب الدعوت کے اندر جو ہے حادث نمبر ہے تین ہزار تین سو بہتر مسرت احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے تو آپ جو ہے ن... کہتے ہیں کہ یہ پکارنا نہیں ہے آپ مجھے جو ہے یہ بتائیں صرف کہ قبر والے کو پکارنا قبر والے سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے آپ یہ آ کر کے سب سے پہلے کہیں کہ قبر والے سے مانگنا شرک نہیں آپ جب میں نے آپ کے سوالات کا جواب دیا اب آپ بھی میرے سوال کا جواب دیں کہ قبر والے کو اگر پکارا جائے اسے کہا جائے فلان فلان تم میری مدد کرو یہ شرک نہیں ہے آپ نے یہ جواب دینا ہے مجھے آ کر کے جلدی سے آیا اور مجھے اس کا جواب دیں السلام علیکم و اللہ و برکاتہ السلام علیکم دیکھیں اجمیر صاحب اگر ان کے پاس کوئی نہ دلیل ہے نہ کسی مفسر کا نام ہے تو آپ اس کو ڈاٹ لگائیں میں ان کی کتاب سے با حوالہ یا اس سے ملتی جلتی کسی بھی کتاب سے ان کی تفسیر یا جو استدلال لیتے ہیں وہ استدلال کروں گا عیشا کے پورا شیرا بیان کروں گا اور پھر اس کا جواب دوں گا اگر ان کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر مجھے یہ موقع دیں آپ کہ میں پھر ایک اور تفسیر سے با حوالہ یہ جو استطبال کر رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک میں اعتراضات ہیں یہ کیا استعمال کر رہے ہیں میں باقاعدہ وہاں سے پھر رہا ہوں اور پھر میں اس کا جواب دوں گا یا تو مجھے اس چیز کی اجازت دے میں اس سے ایک بات پوچھ رہا ہوں تم جو استعمال کر رہے ہو کس مفصل نے تفسیر لکھی ہے باقی باتیں چھوڑیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ سور نل پہ بات کریں گے میں سور ہوں میں ادھر ادھر جانے والا نہیں ہوں میں جب بات کروں گا تو میں اس کے مفسرین کا ہے آپ اس کا مجھے کوئی پروف تو دیں آپ کس مفسر کی کس تفصیل قرآن سے بات کر رہے ہیں یا آپ تصویر برائے کر رہے ہیں شاید کی اور تصویر برائے کا ٹھکانا جہنم ہے یا تو آپ مجھے کوئی مفسر کوٹ کر رہے ہیں نہیں کوٹ کر سکتے تو آپ کو یار میرے پاس نہیں سوری تو مجھے صاحب آپ ہی کوٹ کر رہے ہیں میں پھر ایک مفسر کو کوٹ کروں گا جس کے خیالات آپ ہی سے ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں پھر میں اور مفسرین کو کوٹ کروں گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو ٹائم ویسٹ نہ کریں اگر کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے کتاب کے میرے سامنے میں نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے ٹھیک ہے اور اس بارے سے جواب نے دیا اس کو اور گاٹ دیجئے گا میں اس کا اس کے جتنے ہوں میں خود پڑھوں گا اور پھر میں اس کے جوابات دوں گا باہ و السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں قرآن کریم کی ایک رایت کوٹ کرتا ہوں تفسیر ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے جو ہے یہ بھی بتائیں यदऊना का आपने मतलब लिया इस्तदलाल आपने ये लिया कि इसका मतलब है इबादत ठीक है अब मैं एक और आयत कुरान की कोट करता हूँ इसी यदऊन से मुलिक वमन मल्ला करीम की आयत है सुरल अहकाफ आयत नंबर फोर्टी सिक्स इसकी क्या कहते हैं सुरह नंबर है फोर्टी और आयत नंबर है फाइव टू सिक्स आप आए और जरा इसका तर्जुमा पढ़ के सुनाए सुरहल अहकाफ यहाँ पे भी यदऊ है ठीक है اب آپ آ کے مجھے اس کی ذرا ترجمہ سنائیں کہ یہاں پہ یدع سے مراد کیا لیا گیا ہے آ جائیں جناب جلدی سے آئیں سلام علیکم ورحمت اللہ برحمت اللہ برحمت اللہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ صاحب مجھے آپ ڈانٹ نہیں دیں گے اب میں حوالے دینے لگوں یہ اس کی ٹائم ضائع کر رہے ہیں آگے تھا یہاں پر لوگوں کو مشکل ثابت کرنے کے لیے شاہ شاہد اللہ محفد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ترجمہ میں پر پرست خدا نفرید نہ چیزیں مولانا اشف علی تھان لکھتے ہیں تصویر میں کہ وہ جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود ہی مخلوق ہیں روح المانی میں علامہ سعید علوث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے تحت جن کی تم عبادت کرتے ہو اے کفار ٹھیک ہے اب آتے جائیے کوٹ امام طبری لکھتے ہیں اس حوالے سے اچھا جام الفا ون ٹو فائیو امام طبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اور تمہارے وہ بج جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو لوگوں یہ معبود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں پر جو خود بنایا ہوا ہو وہ اپنے اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اموات وغیرہ آیا ہوں ماشو نہ تصویر میں لکھتے ہیں قطا بیان کرتے ہیں کہ وہ بت یہ بدھ جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے مردہ ہیں ان میں روحیں نہیں ہیں اور یہ اپنی کرنے والوں کے لیے کسی ضرور اور نفع کے مالک نہیں ہیں تفریح امام ابن ابھی حاتم جو امام بخاری کے استاد لکھتے ہیں کہ قطع نے کہا کہ یہ بدھ جن کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے مردہ ہیں ان میں روحیں نہیں ہیں اللہ میں ابن جوزی لکھتے ہیں زاد النصیر میں کہ امواتن غیرآیام اس سے مراد اسلام یعنی بدھ ہیں فران نے کہا اموات کا مانی یہاں پر ہے کہ ان نے روح نہیں ہے اکفرش نے کہا کہ غیر احیون اموات کی تاخیر ہے ما یشوری تصویر میں لکھتے ہیں اس میں دو کول ہیں نمبر ایک حضرت عمد نے کہا اس سے مراد اسلام یعنی بت ہیں ان کو آدمیوں کے سیگے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی حشر میں اسلام کو اٹھائے گا ان کے ساتھ روحیں ہوں گی اور ان کے ساتھ ان کی شیاتین ہوں گے ان کی روحیں اور ان کے ساتھ ان کے شیاتی گے, گے اور وہ کفار کی عبادت سے بیداری کا اظہار کریں گے پھر شیطان کو اور رنبتوں کی عبادت کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا نمبر دو ان کے جو دوسرے مقاتل نے کہا وہ مایوش ارون سے مراد کو فار ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا امام فخردین رازی احمد اللہ علیہ ہنسے نہیں ہنسے نہیں ہنسے نہیں بات نہیں بھائی میں دلیل بات کر رہا ہوں میں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنے کی لیکن یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی صرف جہین کے لیے میں ساری باتیں کر رہا ہوں اب آپ نے یہ کہ میں تفسیر کوٹ کروں اس کے مقابلے میں تفسیر کوٹ کر دوں گی امام فخن رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر کے میں کہ اس عزایت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی اتفاق ذکر فرمائی ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں نمبر اور وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اس کا معنی ہے کہ اگر وہ حقیقت میں معبود ہوتے تو زندہ ہوتے مردہ نہ ہوتے حالانکہ ان نے بتوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے اور وہی عمایہ ضمیر اسلام کی طرف لوٹتی ہے یعنی یہ بت نہیں جانتے کہ ان کو کس وقت اٹھایا جائے گا اچھا لاما کرتے بھی لکھتے ہیں الجامل احکام میں کیا اموات آیام سے مراد اسلام بت ہیں ان میں روحیں نہیں ہے اور نہ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یعنی وہ جماعدات ہیں تو تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو جبکہ تم زندہ ہونے کی بنا پر ان سے افضل ہو وہ شرون اس کا معنی ہے کہ یہ بت نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا ان کو آدمی کے سیزے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ عقل اور علم رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے تو ان کے عقیدہ کے اعتبار سے ان سے خطاب فرمایا ہے ایک سیکنڈ مجھے ختم کرنے دیں ایک منٹ پلیز یہ <تصفح> ایسے چین ضائع کر رہا ہے مجھے ختم کرنے دیں ایک اچھا اور ایک تصویر یہ ہے کہ قیامت کے دن ان بتوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کی روحیں ہوں گی اور وہ کافروں کی عبادت سے بیداری کا اظہار کریں گے اور دنیا میں یہ کچھ جماعت ہیں یہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا اچھا اللہ ابن کثیر کی انہوں نے بات کی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ اسلام جن کی کفار اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود خوبصورت صاف کی آیت نمبر نائنٹی فائیو کی تصویر کرتے ہیں ماتن ہی کیا تم ان باتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو اچھا امام شوقانی نے فرماتے ہیں ففل قدیر میں اللہ تعالیٰ نے بیان شروع کیا کہ اسلام کسی بھی چیز کو پیدا کر عاج ہے تو وہ عبادت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں اموات یعنی یہ استھان مردہ استھان ہے وہ مائع شرون ایب رسوم کی تصویر میں ہیں ان بے چان بتوں کو یہ نہیں پتا؟, پتا نہیں کہ جو کفار ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو کب اٹھایا جائے گا اچھا ابھی تمام میں نے جلیل القد الفصرین کے حوالے کے بیان میں علامہ غلام رسول سید جی نے اس کو نقل کیا ہوا ہے اسی آیات کے تحت صرف سورن نہ میں نے ابھی اس میں میں, میں نے صرف یہ عبادت بھی کی باتیں کی ہیں جو آگے ہی چیزیں ہیں اس میں ابھی بات کروں گا لیکن ان سے میں کیا بات کروں میں صرف یہاں پر لوگ بیٹھے ان کو اصلاح کرنے کے لیے ورنہ تو میں ایک پوائنٹ بھی آگے پڑتا اب سنیے جو لوگ کفار کی ان آیا کو جو ہے مسلمانوں پر اتفاق کرتے ہیں تو بخاری شریف کی جو آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹائم جو فکس ہوا تھا وہ تین منٹ ہوا تھا آپ نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ لے لیے تو میرے بھائی آپ قانون کی تو خلاف ورزی نہ نہ کریں اب وہ آئیں گے وہ آدھا گھنٹہ بولتے رہیں گے پھر ان کو کس کیسے ہم روکیں گے وہ کوئی کتاب کھول کر بھائی آپ بعد میں آ جائیں اب بھائی آپ یقیناً انٹیلیجنٹ صاحب آپ پانچ چھ منٹ اس کے بدلے میں آپ لے سکتے ہو میرے بھائی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو یقیناً آپ جو قانون بنا لیا گیا ہے وہ دونوں پر لاگو ہوتا ہے تو مجل صاحب آپ پلیز برائے مہربانی یا ٹائم کو آپ بڑھا لیں آپس میں انٹیلیجینٹ صاحب پلیز آپ آ جائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ما اللہ اللہ کیا بات ہے جی یہ جی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے صرف اور صرف جن کے لیے بتوں کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے انسانوں کے لیے نہیں ہے جبکہ یہاں پہ آیت ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے ان کو خود وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں آپ یہ مجھے بتائیں اگر یہ بت ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کیوں فرماتے ہیں وہ میشر نا ائیا نیو کیا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی اٹھائے گا آپ اس کا مجھے جواب دیں اور آپ نے ابھی تک میرے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا میں <coughs> نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث قرآن کریم کی کوئی آیت کہ مرے ہوئے انسان سے مانگو اور مردہ لوگوں کو پکارو مدد کے لیے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت آپ یہاں پہ کورٹ کر دیں اسی طرح سے میں نے آپ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کوٹ کر دیں یا آپ قبر کو جو پکا کرتے ہیں اس کو جو مزار بناتے ہیں اس پہ آپ کوئی آیات کوٹ کر دیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے کہ یہاں پہ جب آدمی مر جاتا ہے وہ مر گیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو تقسیم کر دیا اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد تھمایا ہے اگر قرآن کریم میں کوئی ایسی آیات ہے کہ مردہ سے مانگو مردہ سے مانگنے کی دلیل آپ مجھے دے دیں قرآن کریم سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ اس کی دلیل دیں آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں ٹھیک ہے اور میں نے یہ جو آپ کو آیت کوٹ کی تھی نا یہ مردہ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو مر چکے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ کہتے ہیں ید جو ہے یہ پکارنا نہیں ہے میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیتیں کوٹ کرائیں پھر میں کراتا ہوں سورل مومن کی آپ سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر ایک سو سترہ آپ دیکھے وہاں پر بھی ید کا جو ہے ترجمہ پکارنا ہی کیا گیا ید اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر مختلف آیاتیں ہیں جس کے اندر جو ہے ید کا جو ترجمہ ہے وہ پکارنا ہی کیا گیا لہ دعوت القو وہ ید یہاں پر بھی اللہ کو پکارنا سود مند ہے یہ سور سورہ نمبر تیرہ آئے نمبر چودہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کو پکارنا سود مند ہے تو یہاں پر کیوں پکارنا لکھا گیا اگر یہ وہ عبادت ہے تو یہ عبادت نہیں اب آپ مجھے صرف اور صرف آپ زیادہ تفصیلی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں اپنا اور وقت آپ کو دیتا ہوں اب یہاں پر بھی محمد می یہ سورہ الاحقاف کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پکارنا کہا اب آپ مجھے جو ہے میرے سوال کا جواب دیں کیا حضور علیہ وسلم کو نے کوئی ایسی نے تعلیم دی کہ اور مردوں کو پکارو مردوں سے مدد مانگو کیا حضور وسلم نے یہ کوئی ایسی کوئی گول ہے حضور علیہ وسلم کا حضرت ابن عباس کو کوئی ایسی جو انہوں نے تعلیم دی میں نے آپ کے سامنے حدیث کوٹ کی تھی اور حدیث میں یہ ہے کہ وہ از فسٹ علی اللہ عزستانتا فرسٹ این بلا کہ اگر سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو ہے میرا اتنی اللہ ٹائم اپ ابھی اس نے پانچ منٹ لیا اور میرے ابھی تین منٹ بھی نہیں ہوئے اور میرا ٹائم اپ ہو گیا نہیں یار یہ تو کوئی بات نہیں بہرحال میں اپنا ٹائم خود بھی نوٹ کر رہا ہوں بہرحال میں تو خود چھوڑنے والا تھا مائک ایسی کوئی بات نہیں مجھے کوئی شوق نہیں زیادہ دیر مائک کے اوپر رہنے کا اب صرف میں ان سے سوال یہ کر رہا ہوں نہیں میرا خاتم بھائی میں خود مائک چھوڑ رہا ہوں میرا ان سے سوال ہے اور میں یہ چاہتا ہوں یہ اس کا جواب دیں جس سے کہ یہ پتا چلے کہ واقعی قبر والے سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے ان سے میرا مختصر سے سوال ہے یہ اس کا جواب دیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد سنایا ہے کیا کوئی ایسی آیت ہے کہ جو ہے اور مردوں سے مدد مانگو کیا حضر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے کہ اور مردوں سے مدد مانگو اور مردے جو ہے تمہاری شفاط کرتے ہیں اور مردے تمہیں فائر فیض پہنچاتے ہیں اور مردوں کی جو ہے قبروں کو پکا کرو اور مزار بناؤ آپ صرف اس کا جواب دیں اس وقت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور پلیز ٹائم زیادہ نہ لگا لیا کریں آپ بہت ٹائم لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بہرحال میں نے جو باتیں کی تھی پہلو میں اس کا آپ کو جواب دے دوں جتنی بھی میں نے آپ کے جلیل طرح تخاصل نو... کوٹ کی ہیں ٹھیک ہے آ... اس کا آپ کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ہے قرآن کے غلط ترجمے آپ نے کیے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے فتح القیر کے شوقانی کی بڑی باتیں کی میں نے ابھی مختصر کر دی ہیں اور آخر میں نے بُخاری شریف کی حدیث بھی کی ہے جو خواہش بہترین مخلوق ہے حضرت عبد بن عمر سے کہ وہ کافر آیا جو کافروں کے بارے میں نازل ہوتی تھی وہ ان کو مسلمانوں پر لاگو کرتے تھے ٹھیک ہے آپ تو قرآن کی آیت کے ترجمے ہی غلط کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اسے مراد کا پکارنا ہے میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دیا میں آپ کی بات مانوں یا روم میں بیٹھنے والے ان جلیل القدر جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں کچھ ٹھیک ہے جو یہ اپنے ابن ہے میں نے تفصیل تبری سے جامع آکام سے بڑے تمام جلیل قسم کوئی پریلوی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں سے میں نے اس کی تفصیل کوٹ کی ہے آپ اتنی پیڑ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں دوسری آپ آیت اگلا جو حصہ ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ خود پیدا کیے گئے ہیں مطلب ان کو لوگوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے آپ کہنے اللہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس آیت میں یہ اللہ نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے آئے جو قرآن کا غلط ترجمہ کرتے جا رہے ہیں اس کو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب اور آپ ذرا سورہ آراف کی آیت نمبر 90 91 92 93 اچھا اور سورہ نو سوری سوریہ آراب کی سیونٹی سیون سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن اور سوریہ آراف کی آیت نمبر 90, 91, 92, 93. اس میں دو انبیاء کا ذکر ہے بھائی تو اس کا پیتر پیش کر دیں کیونکہ مجھے اب ونڈو بڑی اوپن کرنی پڑتی ہے میرا آلریڈی ونڈوز اوپن ہے تو بھائی یہ جو شخص قرآن کا جو ترجمہ کرتا جا رہا ہے یہ بالکل غلط کرتا جا رہا ہے یہ تفسیر بے رائے کرتا جا رہا ہے اور تفسیر بے رائے کا جو ٹھکانا ہوتا ہے وہ جہنم میں ہے اس قرآن کی اسی آیت سے اس نے جو غلط قسم کا ترجمہ کر کے جو استدلال کیا ہے ابھی تک اس نے نہ اس قرآن کے ترجمہ کرنے والے کا نام بتایا ہے نہ ہی اس مفسر کے اس نام بتایا ہے جس کی تفصیل میرے سامنے پڑتا جا رہا ہے نہ ہی تو اس کے پاس کوئی تفصیل ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی قرآن کی ترجمہ ہے بلکہ اس کے پاس یا تو کش فش بہات ہے جو انہا نے لکھی ہے اور ساری آیات وہاں پر کونٹ ہو چکی ہیں اور اس نے آیات کا غلط استطلاح کیا ہوا ہے میں نے جو مفسرین کی آراہ رکھی ہے اس سے اس نے تفصیل برائی کی ہے اس نے اپنے ٹھکانا جہن میں بنایا ہے دوسرا غلط ترجمہ کر کے غلط تفسیر بھی رائے کر کے اس کے امت کے جو ہے تو بڑے حصے کو ہے اس نے مش نے کرار دیے اس روم میں اور کس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو تو آیت کا صحیح ترجمہ کرنا نہیں آتا یہ جو آیت میں ترجمہ خود سے کرتا جا رہا ہے یہ جو ترجمہ غلط کر رہا ہے تم نے مجھے کہا تھا کہ ہم سورہ نہل کی شاید پہ بات کریں گے تو سورہ نہل کی شاید پہ مجھ سے بات کرو بات ختم ہو گئی اس کا آ صحیح ترجمہ مجھے بیان کرو اور باقی تو میں آپ کو ابھی عزیز دوں گا کہ مردے کے پاس جانا ہے یا نہیں نہ جانا وہ تو تیسرا اسٹیپ ہے ابھی تو اس آیت میں ابھی تو تم یارونا میں پھنس گئے ہو اس کے بعد یہ جو بدھ پیدا کیے گئے یہ بدھ ہے یا نہیں ہے پھر ان کا کیا مت اٹھانے کا ذکر ہے اس میں چوتھا ایشو یہ ہے کہ کیا یہ اپنے وقت کے نیک لوگ تھے یا نہیں تھے یا ان یہ لوگ گھر لیے گئے تھے یہ ایشو ہے السلام علیکم یہ آئیں کافی چیزیں پہلے آپ یہ یونا کے سلسلے میں اپنی ریفرنس دیں الام علیکم کہانی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں نے تفسیر ابن کثیر سے ان کو ترجمہ سنایا تھا ٹھیک ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بھی قرآن ہیں وہ اسی وقت قرآن اٹھائیں اور سورال نہل آہت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ خود پڑھیں لیکن وہ رضا احمد خان بریلوی کا نہ ہو بلکہ وہ کس کا ہو یا تو تفسیر ابن کثیر ہو یا پھر بریلوی مسلک کی بنا ہو اور یا پھر تاج کمپنی کا ہو آپ اس کو دیکھیں نیوٹل آدمی بن کر کے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یاد اب ترجمہ جو ہے پکارنا ہی ہے ٹھیک ہے قرآن کریم کی میں نے دوسری آیتیں بھی اس سلسلے میں کوٹ کی جس طرح سے رومان ادل سورل احکاف آیت نمبر پانچ اور چھ ٹھیک ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پکارنا ہی کہا ہے اور پھر یہاں پہ سورل رات سورل نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ کے اندر بھی اللہ نے پکارنا ہی کہا ہے لہو داوت الحق وزین ید اون یہاں پر بھی اون ہے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارنا ہی قرار دیا ہے اور پھر یہ میں دوسری تحسر الرحمان لب قرآن یہ محمد لکمان السلفی کا ہے بہرحال آپ اس کو مانیں گے نہیں ہے یہاں پر بھی پکارنا ہی قرار دیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے آپ جو ہے لغت عربی جو ہے ان سے زیادہ جانتے ہیں یہ عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے یہ عربیوں کے ہاتھ کی لکھی کتاب ہے ٹھیک اس کے تفسیر ابن کثیر میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ نے کہا کہ نہیں وہاں پر بھی یہ غلط ہے مولوی صاحب آپ تو وائلشن پہ وائلشن کرے چلے جا رہے ہو آپ سے میں نے سوال کیا کہ آپ جو ہے قبر والوں کو پکارنا قبر والے سے مانگنا قبر والے سے جو ہے استغاثہ کرنا یہ آپ مجھے کوئی ایک حدیث صحیح بخاری سے دے دیں صحیح مسلم سے دے دیں آپ نہیں دے سکتے اسی لیے آپ ابھی تک اسی جگہ پر رکے میں اور ولزینہ یدونہ مند اللہ اس کے اس جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارنا قرار دیا ہے اور اسی طرح سے میں نے دوسری جو آیات کوٹ کی سورہ رات سورہ نمبر تیرہ کی آیت نمبر چودہ یہاں پر بھی اللہ تعالی نے پکارنا قرار دیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے بل نذین یہاں پر بھی اللہ تعالی نے اس کو پکار قرار دیا ہے کس کو سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر تیرہ اور چودہ یہاں پر بھی اللہ تعالی نے اس کو پکارنا قرار دیا ہے آپ کہاں کہاں پاگو گے ہے پھر اس کے بعد سر الحکاف سورہ نمبر چھیالیس اس کے آیت نمبر پانچ اور چھ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وومنا دلو میاد یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارنا قرار دیا ہے کہاں کہاں بھاگو گے کون کون سی آیت سے بھاگو گے ہیں اس کا مطلب پورے قرآن کے اندر غلطیاں ہیں آپ ہو و لذیندید مندہ اللہ چاہوں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارنا کرار دلریڈی جس کے اوپر بحث چل رہی ہے اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پہ یہاں پر وومن ادہ یہ بھی میں نے آپ کو سنا لاپ آیت نمبر چھیالیس اور سورت نمبر چھیالیس کی آیت نمبر پانچ اور چھ کوٹ کی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارنا قرار دیا پھر اس کے بعد ولزینہ تد اون مند اللہ عباد یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ تمہاری جیسے بندے ہیں یہ کون سی قرآن کی آیت ہے سورہ الراف کیا آپ اعراف کی بات کر رہے تھے نا میں اعراف کی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر سات آیت نمبر 194 اس کے اندر اللہ تعالیٰ رشا تمہارے جی میں ذرا یہ صرف ترجمہ پڑھ دوں پھر میں چھوڑتا ہوں کہ بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں ان کو پکار کر دیکھو اگر تم سچے ہو تو اگر س... تم سچے ہو تو چاہیے کہ تم کو جواب دیں یہاں پر بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے اب وہ مر چکے ہیں وہ تمہاری طرح کے بندے تھے اب اگر وہ سچے ہو, تم وہ سچے ہیں تو وہ تمہیں جواب دیں گے تو یہاں پر بھی پکارنا قرار دیا ٹھیک ہے میں نے آپ کو قرآن کریم کی مختلف آیتیں دی ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ قرآن کریم کھولیں اور ان کی بات کو بھی سنا انہوں نے کہا عبادت ہے اور میری بات کو بھی سنیں اور فیصلہ وہ کریں قرآن کریم سے مجھے بھی چھوڑیں ان کو بھی چھوڑیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بڑی مر مر کے انہوں نے بیچاروں نے ایک ہی حوالہ دیا ہے وہ بھی کسی وہابی بیسویں صدی کا وہابی ہے اس کی کتاب سے حوالہ دیا ہے میں نے جو قرآن کی شاید کے ترجمے اور تفاصی نوٹ کی ہیں وہ نوٹ کی جائے پھر میں نام آپ کو دنوا دیتا ہوں شوقانی فت القدیر میں ٹھیک ہے ابن کثیر جلد سورج صافات کے تحت انہوں نے اس کی, شرق کی ہے جامع احکام القرآن ٹھیک ہے امام قرطبی تفسیر کبیر ویئر علامہ فخر احمد اللہ علیہ المسی میں میں نے آپ کے سامنے حضرت ابن عباس کا کون رکھا ہے ابن عباس سے زیادہ آپ وہاں بھی جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام بودھ ہیں اور ابن جو جن اس کو نقل کیا ہے زاد المسی میں تفسیر ابن ابھی حاتم میں اس نے اس کو یہاں پر جو ہے تو عبادت لیا ہوا ہے تبری نے اس کو یہاں پر عبادت لیا ہوا ہے یہ میں سارے نام تک غور کر رہی ہوں شاہ نے بات لیا آپ مجھے بتائیے یہ آپ کے سامنے میں جلیل القدر لوگوں کے نام لے لیے ان میں سے آپ کیا ہو آپ نے لقمان اور کس کا نام لیا ہے پر پتا کون ہے بندہ ہاں ان لوگوں کے مقابلے میں مجھے کوئی ایک جلیل القدر بندہ لا کر بتائے امام ترتبی امام تبری ابن ابھی حاتم ٹھیک ہے علامہ عید جو جن جیسے کوئی پائے تو مجھے بندر آئے اس کی تصویر سے مجھے اس کا ترجمہ یہ تفصیل کر کے دیں یہ آپ آئیں بائیں شاہیں چھوڑیں انیس صدی کے لوگوں کو میں ٹھیک ہے میں نے جا آپ کے سامنے جلیل کر لوگوں کے نام رکھے اس کا مجھے اس کا ترجمہ وہاں سے کر کے دیں تفصیل اور نہیں آئے بائیں شاہیں نہ کریں آپ کی خود کی تصویر میں ماننے والا نہیں ہوں آپ نے تو یہاں پر بھی لیا تھا اگر کے ترجموں کو درست لیا جائے تو یہاں پر بھی لیتے ہیں جناب کیا سمجھے تو یہ آئیں بائک شاہ نہ کریں اور مائیک آ کر جناب اس کا جو ہے تو پورا مجھے جو میں نے آپ کو جن, جن،, جن قدر علماء کے جن کی تفاثر کوٹا کی تفصیلیں کوٹ کرتے ہیں یہ الکمان مقمان کو چھوڑیں مائکیں اور مجھے ان کے مقابلے کی کچھ چیز آ کر بتائیں ٹائم ضائع نہ کریں لوگوں کا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ मेरे अब समझ आये आप पढ़ रहे हैं तफसर मैं पढ़ रहा हूँ तर्जुमा लेकिन आप तर्जुमे को भी झुटला रहे हैं तर्जुमे में पुकार है ठीक है और पुकारना इबादत है मेरे भाई पुकारना इबादत है रसुल मुबारक मैंने इस सिलसिले में आपके सामने पहले रख दी थी मौलिक साहब इसका जवाब कौन देगा इसमें अबू दाऊद की हदीस रखी थी मैंने आपके सामने दुआ वो ना इबादत पुकारना ही तो इबादत है फिर ये बताओ जब पुकारने को रसूल ने इबादत कहा हदीस मैंने आपके सामने रखी है एक हजार चार सौ सेवेंटी नाइन ہے اس کے اندر رسول صلاحم میرشاساتے پکارنا ہی تو عبادت ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ جو ہے پکارنے کو عبادت میرے خیال سے نہیں مانتے آپ پکارنے کو سیپریٹ رکھتے ہیں اور نماز پڑھنے کو سیپریٹ رکھتے ہیں یہاں پہ تو رسول صلاحم کی اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ پکارنا بھی عبادت ہے تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا مولوی صاحب پھر میں نے آپ کو جو ہے دوسری حدیث رکھی اس میں رسول صلاح ابن عباس کو تعلیم دیتے ہیں ادھر سالتا فص علی اللہ کیا اگر تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر ازر سانتا فسٹ آئند اور مدد مان تو بھی اللہ سے مدد مان اور یہ جو سورل نحل آیت نمبر بیس اور اکیس میں آپ کے سامنے کوٹ کی یہاں پر بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو انسان مر چکا ہے جس کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ مر چکا ہے وہ زندہ نہیں ہے وہ مخلوق ہے وہ خود تخلیق کیا گیا ہے اس کو کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھایا کب جائے گا ہاں مولوی صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالی بتوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو تو اٹھائے گا یہ تو بات صحیح ہے قیامت کرو تو اللہ تعالیٰ بتوں کو نہیں اٹھائے گا لیکن آپ بکول آپ کے آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد بوتے تو کیا اللہ تعالیٰ بتوں کو اٹھائے گا اس کا جواب کون دے گا پھر میں نے آپ کے سامنے حادیث رکھ کی عزت علی اللہ عزت فسٹ آئین بلّہ کہ اگر تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر اگر تو مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ابھی تک آپ نے میرے ان سوالات کا ایک کا بھی جواب نہیں دیا آپ کو میں نے بتایا کہ پکارنا ہی عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو آپ آئے اور مجھے ان تمام باتوں کا جواب دیں اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کوٹ کورٹ کی جو ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں اچھا تم ان کو پکارو اگر وہ تم وہ سچے ہیں تو تمہیں جواب دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا اچھا ایک منٹ رہ گیا چلیں ٹھیک ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا یہ اس کی عبادت ہے کیونکہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے اب دعا عبادت یہاں پہ حضور صاحب نے جب کہ پکارنا ہی تو عبادت ہے اب اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکار لیا جائے اس کے وسیل تو کیا ہو رہا ہے وہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے اسی طرح سے اگر میں اس کے اندر وسیلہ بنا لوں تو کیا ہے اس عبادت میں شریک کیا جا ہے اس کو کیا ہے اس کا مولوی صاحب جواب دیں میں مائک چھوڑتا ہوں میرا ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے ویسے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ مجھے جواب دیں صرف ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور میں نے تفسیر ابن کثیر سے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس سے مراد پکارنا ہے اور پکارنا بھی عبادت ہے اگر آپ عبادت لے رہے ہیں تو بھی میں اپنی جگہ پہ ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیں آپ کی جو ٹانگ اڑی ٹانگڑی ہے نا آپ نے ابھی تک کثیر سے ترجمہ بھی نہیں سنایا مجھے سرجمہ بھی آپ نے مجھے کسی سے ابھی تک نہیں سنایا اور نہ اس کی وہاں سے آپ نے مجھے شرع بیان کر کے دینے تصویر میرے پاس چھوڑی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے لوگوں کے نام رکھے ہیں آپ جناب کہ نہیں وہ پکارتے تھے ٹھیک ہے پکارنا کی تعریف جو ہے وہ شرکت ہے ہی نہیں شرک ہم نے جو تعریف کی پکارنا ہے نہیں اس میں تو یا عبادت ہے یا کسی کو واجب الجوب ماننا ہے یہ شرک اگر جو تعریف کریں تو پھر مجھے اس کی تعریف کہاں سے تعریف تیسری بات یہ کہ کفار کن کو پکارتے تھے پارکنگ کو پکارتے ہی بتائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پکارنا عبادت نہیں ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ پکارنا بھی عبادت ہے پکارنا ہی عبادت ہے ٹھیک ہے یہ حضور علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے ابو داود کی حدیث چار سو سیونٹی نائن ایک ہزار چار سو سیونٹی نائن اب اردو میں نہیں پتا مجھے کیا بولتے ہیں سیونٹی نائن کو تو بہرحال یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وسلم ارشاد کہ پکارنا ہی عبادت ہے تو میرے بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ پکانا عبادت نہیں ہے ابھی آپ سب لوگوں نے یہاں پہ سنا یہ کہتے ہیں پکانا عبادت نہیں میں حدیث کا ریفرنس دیا حدیث نمبر 1479 اس کے اندر حضور علیہ وسلم ابو دعوت کے اندر ارشاد سماتے ہیں کتاب کی حدیث نمبر اس میں بھی پکارنے کو عبادت کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں پکارنا عبادت نہیں ہے تو آپ کی بات جو ہے بالکل ہی الگ ہے میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے کہ آپ جب کسی کی کسی کو پکارتے ہیں تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں یا آپ کسی کو شریک کرتے ہیں اس کے اندر جیسے کہ میں وسیلے سے کسی سے کوئی شخص مانگے کہ میں فلاں بابے کے وسیلے سے مانگتا ہوں یا میں اس بابے سے مانگتا ہوں یہ بابا اللہ سے مانگے گا تو یہ یہ اس عبادت میں شریک کرنا ہے شرک کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمایا کہ جو شخص یہ جو عبادت ہے پکارنا یہ عبادت ہے تو یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ پکار ہی تو عبادت ہے میرے بھائی میں نے آپ کو ریفرنس دیا حدیث کوٹ کی میں نے آپ اس حدیث کو غلط ثابت کر دیں نہیں تو آپ جو ہے اس کی دلیل دیں میں مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و السلام علیکم دیکھیے اللہ کے ساتھ جب بھی دہا یا یہ تو آئے گا اس سے مراد عبادت ہوتی ہے لیکن یہ آپ جیسے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے آپ جیسے آدمی کی بس کی بات ہی نہیں آپ قرآن کا مطلق غلط ترجمہ کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے غلط ترجمے کرتے جب میں آپ کی درستی کرتا ہوں یہ تو آپ کا حال ہے تفسیر آپ نے ابھی تک کوئی کوٹ ہی نہیں کی آپ نے تفسیر ابن ابھی ہاشم کو رد کر دیا حضرت ابن عباس کے اخبار کو رد کر دیا حضرت قصادہ کے اخبار کو رد کر دیا امام قرآن کو آپ نے رد کر دیا امام فبری کو آپ نے رد کر دیا امام امن جوزی کو آپ نے رد کر دیا آپ ہے کیا چیز اس کے مقابلے میں آپ لا چیز کو رہے ہیں اور آپ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے سے آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں باقی کتابوں کو آپ مانتے نہیں کہ اس میں ذریعہ جیسے تو آپ کو کس میں کر رہے ہیں کا تو مناار یہی ہے کہ نے بخاری اور مسلم کو ماننا ہے وہاں کی زیادہ صحیح ہے باقی کتابیں تو مانیں گے یہ تو آپ نے تفصیل کے اس بحث کے آغاز میں کہہ دیا تھا تو باقی کتابوں کے حوالے نہ دیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے میری بات وہی پہ ہوئی ہے کا غلط ترجمہ کیوں کرتے ہیں یعنی کے دماغ ہے یا نہیں یہ میں کو کس کس میں سمجھاؤں آپ نے قرآن کی جس جگہ بھی آپ ترجمہ کر رہے ہیں پوکارنا اگر عبادت ہے آپ کے نزیبار عبادت ہے یہ آج کی ہندو جو ہے یہ صرف بوتوں کو پکارتے ہیں یا ان کی جا کر باقاعدہ عبادت کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے پوکارنا جو عبادت ہے تو پھر عبادت تو ہر حال میں عبادت ہے تو پھر جو ہم اپنے ماں باپ ہیں پھر یہاں پر آئے کہیں گے نہیں وہ تا الرے پڑیں گے جناب ایک سے تعاون کریں ایک دوسرے سے تعاون کریں آپ پکارنے کی بات کر رہے ہیں پکڑنے جب ہے اللہ کے سوا کسی کو بھی تو وہ زندہ ہو یا مردہ ہو تو آپ اس کو پکار نہیں سکتے یہاں پر آ کر پھر استقبال کرتے ہیں یاد کہتے ہیں جی بتاؤ ایک دوسرے کے نیکی کام میں مدد کرو جناب ایک آدمی ہے اس کو دچکارا جا رہا ہے ساتھ دوسرا آدمی اس بیچارے کا دل خطر ہو جاتا ہے وہ جا کر اس کی ہیلپ کر دیتا ہے ایک آدمی روٹی کی دکان پہ کھڑا ہے اور اس کے پاس پیسے لینے کے روٹی نہیں کے لیے کسی آدمی کا دل اس وقت آ جاتا ہے وہ اس جا کر مدد کر دیتا ہے وہ اگر منہ سے کچھ کہ فیس امپریشن ہوتے ہیں اس سے اگلے آدمی متاثر کر لیتا ہے آپ نے کہا کہ پکارنا تو پھر زندہ آدمی اور مردہ کی جو تفصیل ہے یہ آپ نے کہاں سے کی ہے اس آیت میں نہ زندہ کا ذکر ہے نہ مردے کا لفظ ہے نہ ہی پکارنے کا لفظ ہے آپ نے ترجمے اور تفاثیم میں خود پھنس رہے ہیں جو میں نے قرآن کا جو آیت کا جو ترجمہ کیا دلی القدر مفسرین کے میں نے نام لیا ہے آپ نے ان کے مقابلے میں کوئی ابھی تک ابھی نام نہیں لائے کی تمام آیات سے یہی حال ہے میں اسے ایک ہوا ہوں کہ جہاں پر بھی ہندو اللہ آئے گا اور اس کے ساتھ دہا کا جو بھی فارم آئے گا یدہ ہو تدو ہو جو بھی آئے گا وہاں اس سے مراد عبادت کی جاتی ہے لیکن یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کے بس میں آپ کے ساتھ یہ باتیں کرنی نہیں چاہتا ابھی تو اسائل کے اگلے حصے باقی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہند بتوں کو اللہ نے بنایا ہے میں کہتا ہوں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ترجمہ بھی یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں مطلب وہ بت ہیں ان کو انسانوں نے بنایا ہوا ہے تو آپ مائک پہ آئیے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں اپنا جو بھی کہاں سے گڑ رہے ہیں ابھی تک آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا نہ پیج نمبر بتایا نہ جلد نمبر بتائیے اور یہاں پر آپ مجھے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے حوالے پیشے کرے آپ نے بخاری سے بات کرنی ہے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں ان کو اپنا ٹائم بھی دیتا ہوں میں ان کو اپنا ٹائم بھی دیتا ہوں یہ ابھی آئے اس وقت سرحد کی سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ کو ذرا پڑھے इसकी जो है अरबी मतन भी पढ़े इसका जो है आप इसको जो है कुरान की आयत को भी पढ़े और इसके तर्जुमे को भी पढ़ के सुनाएं मैं इनको अपना टाइम दे रहा हूं और जो है किसी और से नहीं इबिन कसीर से या ताज कंपनी के कुरान से आप इसका जो है तर्जुमा जरा पढ़ के सुनाएं मुझे और यहाँ जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी वक्त पुरानी करीम खोलें ये कह रहे हैं ना यदूना का जो तर्जुमा है इबादत है यदूना का मतलब है यदूना का तर्जुमा जो है इबादत है ये कह रहे हैं ना اب میں ان سے یہ کہتا ہوں ید کا ترجمہ جو ہے پکار ہے اور میں اس کی دلیل دے رہا ہوں سورہ رات کی آیت نمبر سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری سورتیں ہیں لیکن چونکہ یہ بحث بزید ہیں اس لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ آئے اور اس کے جو ہے ترجمہ مجھے کر کے ذرا سنائیں کہ یہاں پہ لہو دعوت الحق وزین ید اون مندون لا یس یہاں پہ یہ جو یدنا آیا ہے اس سے کیا مطلب ہے اور چھ منٹ کی اطلاع سے دو منٹ تو میں نے لے لیے بھائی یہ کیا بات ہوئی یہ آئیں اور اس کا جواب دیں یہ آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ سنائیں ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کاش تم تھوڑا تم لوگ وہاں حضرات تھوڑا مدرس میں پڑھ لیتے استاد صاحبان سے پڑھ لیتے تو آج آپ کے یہ حال نہ ہوتا میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جہاں پر اللہ آئے گا وہاں پر جب دا کا کوئی بھی فارم آئے تو وہاں اس مراد عبادت دی جائے گی کیا لی جائے گی وہاں اس سے مراد عبادت لی جائے گی یہ میں نے کہا نہیں اس سے پہلے پچاس ہزار میں کہہ چکا ہوں لیکن آپ کی مثال اس ہاتھی کی ہے جس کے کانوں میں روی رکھ دی گئی ہے بس وہ اپنی کر رہا ہے کسی کی سن نہیں رہا میں نے کیا کہا کہ وندون جہاں پہ آئے گا اور وہاں پر یہ ود اون یہ جو بھی فارم اس کی آئے گی اس سے مراد عبادت ہوگی اور آپ کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس کی مراد پکارنے بھی ہے عبادت بھی ہے جگہ اور حالات اور گرامر کے لحاظ اس کو دیکھو اس کے ترجمے کرتے ہیں اور میں نہیں ترجمہ کر رہا میں نے جلیل قدر مفصرین کے نام لیے ہیں آپ نے قرآن کی عادت کا غلط ترجمہ کر کے امت کے ایک بڑے حصے کو مشرک بنا دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں پکارنا شرک ہے آپ تو خود بھی مشرق ٹھہر گئے ہیں اس رو میں جیتے بیٹھے ہیں سارے کے سارے مشرک بن گئے ہیں جناب یہ تو اپنے ماں کو بھی پکار دیں باپ کو بھی پکار دیں دوست کو بھی پکارتے ہیں پھر آپ اس کے مقابلے میں قرآن کی عادت لیں گے کہ جناب نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کروں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اس میں پکارنے کا لفظ کی طرح ہے. اس میں زندہ اور مردہ کی طرف سے آ ہے کہ زندہ کو پکارو مردہ کو نہ پکاروں قرآن کی جو آپ جو تشکیل کر رہے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں میں اس آیت سے آپ کو باہر نکلنے نہیں لوں گا آج یہ ڈرامے بازیاں جو ہے نا میرے ساتھ نہیں, کسی اور کے ساتھ کیجئے گا مائک پہ آ کر آپ مجھے بتائیے آپ نے اس قرآن کی آئے سے جو غلط استقبال کیا ہے میں نے کہا جہاں جہاں پہ بھی دون اللہ کے ساتھ یہ دون آئے گا قرآن کو کی شروع کیا ہے دیکھ لیں وہ دھو مند اللہ ان کو تم اگر تم سچے ہو تو بولا آپ نے ان لوگوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جا کر مدد لے لو جا کر ان کی تفاس و شاید کی پڑھ لیں دون جہاں پر بھی یہ فارم آئے گی جہاں پر بھی آئے گی اس سے مراد عبادت ہوگی نہ کہ پکارنا ہوگی اگر مطلقاً آپ پورے قرآن اس کا ترجمہ پکارنا کر دیتے تو آپ تو خود بھی کافر ٹھہر گئے اور ساری مخلوط کا کافر ٹھہر جائے گی کیونکہ بدھ بھی تو اس ان کے سامنے موجود تھے وہ تو انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے کی جو غلط ہے یا پھر آپ مجھے اس کا جواب دیں گے جناب وہ زندہ ہے زندہ کو آپ پکار سکتے ہیں مردہ کو نہیں کر سکتے آپ اس کی دلیل مجھے قرآن سے پھر ٹھیک ہے نا کسی عربی لوگوں سے مجھے اس کا کوئی حوالہ دے دیں جو اس قسم کے غلط قسم کے ترجمے آپ کرتے جا رہے ہیں اس کا مجھے کہ مفسر کا تو حوالہ نام دیا کتاب سے آپ اٹھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اگر میں آپ کو کہوں سورہ رات کی پچھلی چھ آئے اور اگلی آٹھ آیتیں سنائیں تو پھر آپ کو منہ کھل جائے گا پھر آپ کو منہ کھلا ہوگا ابھی آپ کو اس کا جواب نہیں ہوگا جو آئے تو نے صبح کوٹ کی ہے جس کی بیس پر آپ نے بات کرنے سے پہلے لوگوں کو مشتق بنایا ہوا اس آیت کے تحت آئیے بات کیجیے مہربانی کریں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ نے دیکھ لیا ان کا دجن آپ لوگوں نے سب نے دیکھ لیا نا یہ ایک جگہ پہ ٹکی نہیں رہے میں نے انہیں کہا کہ اس آیت کا آ کے آپ ذرا ترجمہ سنائیں مجھے اس آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ سنائیں یہ اس سے بھاگ پہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بولوں گا اس کو پکارنا اور اگر آپ تفسیر میں جائیں گے تو تفسیر میں پکارنے کا مطلب عبادت ہی ہے تفسیر کے اندر اور میں آپ کو اتنی دیر سے جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ پکارنا ہی تو عبادت ہے یہ حدیث بھی ہے میں نے ابوداؤد کوٹ کی حدیث یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دیں تو پکارنا ہی تو عبادت ہے اور حضور علیہ وسلم ابن عباس کو یہ کیا یہ کیا بات ہوئی آپ جو ہے ایک آیت کو جو ہے پڑھتے ہیں دوسری آیت جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ اس کی ترجمے کرنے سے بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی بات میں جو ہے غلط ہیں آپ کی بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ قرآن کھولیں گے اس کا ترجمہ دیکھیں گے سب سامنے آ جائے گا کہ صحیح کون کہہ رہا ہے غلط کون کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں نے تفصیل ابن کثیر سے آپ کو بتایا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے تفصیل سادی ٹھیک ہے اب قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ان کو کہی تھی یہ تو خیر نہیں پڑھیں گے لیکن میں اس میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کا ترجمہ سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ کے اندر اللہ تبارک ارشاد سناتے ہیں اللہ کو پکارنا سود مند ہے لہ دعوت لہو دعوت الحق کی وہ لذیذ مندون کہ اللہ کو پکارنا سود مند ہے اور جو اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں یہ سورہ رات کی سورہ نمبر تیرہ کی جو ہے آیت نمبر چودہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد سنایا کہ جو جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں تو یہاں پر بھی ید اون کو جو ہے پکارنا کا اور پکار عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے میں نے آپ کو جو حدیث بھی کوٹ کی ابو داود کی حدیث نمبر ایک ہزار اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ پکارنا ہی تو عبادت ہے ठीक है तो अगर आप तफसर पड़ के ये बता रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी ये हदीस कोट कर दी है यहाँ पे पता चल रहा है कि पुकारना ही तो इबादत है तो तमजन साहब आप बात इधर उधर ना करें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पुकारना ही इबादत है और यहाँ पे मैंने आपको ये हदीस कोट करने के बाद कुरने करीम की आपको आयत पढ़ने का कहा था आपने आयत नहीं पड़ी इसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया پھر آپ کہتے ہیں کہ انسان کو زندہ کو پکارنا بھی شرک ہو گیا تو اس علیہ سلط و السلام جب لوگوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے تو کیا وہ شرک کر رہے تھے نوزب اللہ تخری اللہ یہاں یہ پتا چلتا ہے زندہ آدمی سے مدد مانگنا زندہ آدمی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک نہیں ہے قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے بلکہ پکارنا کس کو جو مر چکا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے حضور علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار بیاسی یا چوراسی ہے اس کے اندر حضور صاحب اسلم میرے ساتھ سناتے ہیں جو آدمی مر چکا ہے اب وہ جو ہے اس کے دنیا سے تمام طرح عمل منقطع ہو چکے ہیں اب وہ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کے تین عمل اس کے کام آتے ہیں پہلا عمل جو اس نے جو ہے اولاد کی اچھی تربیت کی وہ اس کے نئے عمل کام آئے گا اس کے علاوہ صدقہ جاریہ. اور تیسرا عمل جو نئی صحیح دین کا علم جو اس نے لوگوں تک پہنچایا صحیح دین کا علم تو یہ تین عمل اس کے کام آتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ خود کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ایک اور کوائنٹ کر رہا ہوں میں تو اب آپ جو ہے میں مائک چھوڑتا ہوں بالکل صحیح ہے میرا ٹائم ہو چکا ہے تو میں مائک چھوڑتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں تو بار سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آخری دفعہ رات صبح نمبر تیرہ نمبر چودہ کو یہاں کر کے اس کا ترجمہ سنائیں سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ دماغ... نکال دو یار اپنی روی نکالوں میں نے کہا جہاں پہ من دون اللہ آئے گا اور اس کے ساتھ یہ اونا تد جو چیز بھی آئے گی اس سے مراد عبادت کی جائے گی قرآن کی کوئی آیت آپ کے پاس ہے تو بتا دیں عربی زبان میں ایک لفظ کے ترجمے ہوتے ہیں اور اس کا موقع محل دے کر اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی آپ نے علامہ ابن جوجی پہ رد کر دیا ابن کشیر کو آپ نے رد کر دیا علامہ قرطبی کو آپ نے رد کر دیا تفسیر طبری کو آپ نے رد کر دیا آپ ان سے زیادہ عربی جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ابھی حضرت اتنے آباد رکھے اللہ تعالیٰ ہے وہ فرماتے اس سے مراد اسنام یعنی بدھ ہیں ان کو آدمیوں کے سیرے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حشر میں اسنام کو روحیں ہوں گی اور ان کے ساتھ ان کے شاطین ہوں گے تو بقول آپ کے جب حضوص السلم کو اٹھایا جائے گا حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اٹھایا جائے گا تو جو کو پکار دیں تو کیا ان کے ساتھ بھی شیاتین ہوں گے جی آپ یہ سب ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک بات دوسرا کہہ رہے ہیں کہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا عبادت ہے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا چاہیے لیکن وہابیہ کا آج ترجمہ اور یہ جو جدل ہے جو ہے وہ سامنے آپ کے سامنے آ گئی یہ کہتے ہیں نہیں زندہ کو پکار سکتے ہیں مردہ کو نہیں پکار سکتے آپ یہ جو یہ تشریح خود ساختہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہاں زندہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے مردہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا زندہ کو خدا مانا جا سکتا ہے ان کی ترجمے کے مطابق مردہ کو خدا نہیں مانا جا سکتا جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں ان سے تو یہی مراد ثابت ہوتی ہے ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں نا ہمارے یہ عقیدہ ہے بھائی صاحب آپ کے کے مطابق تو زندہ خدا ہو سکتا ہے مردہ خدا نہیں ہو سکتا آپ پہلے اپنے عقیدہ تو درست کریں آپ کو تو عقیدے ہی درست نہیں ہے آپ کے ایک طرف کہہ رہے ہیں پکار میں عبادت ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ دون امین دون اللہ جہاں اس یہ دون آئے گا تو یہاں پر اس سے مراد جو ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ فصرین کہہ کہ رہے اسے مراد جو ہے تو وہ عبادت ہے آپ کہہ رہے کہ نہیں ہے ابھی ہندوؤں کو آپ دیکھیں آج کے دور میں ہندو جب اپنے بھگوانوں کو جب جا پاس جاتے ہیں ان کے مندروں میں کیا ان کو پکار کرے تھے یا ان کو بیٹھ کر باقاعدہ عبادتیں کرتے ہیں یا گھر جو بھت رکھے ہوتے کیا وہ ان کو پکار کرے تھے یا ان کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی اگر دماغ سے کہتے ہے یہ لات اور مناپ اور روزہ جو تھے یہ کون تھے کیا ان کو صرف پکارا جاتا تھا یا ان کی عبادت کی جاتی تھی باقاعدگی سے آپ نے کوئی عرب کی تعریف پڑھی آپ نے جس قرآن کے ترجمے کے تحت جو یہ بات کی ہے آپ مجھے حضرت ابن عباس کے اسکول کا جواب دیں حضرت ابن عباس کے اسکول کا جواب دیں کہ اس سے مرادبت ہیں اور آپ اس کو بدھ نہیں مان رہے السلام علیکم احمد کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مولوی صاحب میں نے آپ سے کہا کہ پکارنا ہی عبادت ہے ٹھیک ہے اور میں نے حدیث کوٹ کی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے آپ کے سامنے قرآن کی کریم قرآن کریم کی ایک دوسری آیت رکھی وہاں پہ آپ جو ہے استفلال نہیں کر رہے وہاں پہ جو ہے میں نے کہا اللہ مندونی لا بشن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارنا قرار دیا سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ اپنی آیت نہیں پڑھی پھر یہاں پہ سورہ سور الفاتر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پر اللہ تعالی نے وزین تدور ہی یہاں پر بھی اللہ تعالی نے اس کو پکارنا قرار دیا پھر وومن عدل اور پکارنا ہی عبادت ہے میرے بھائی پکارنا ہی عبادت ہے اگر آپ پکارنے کو عبادت نہیں مانتے ہندو جاتے ہیں ہندو کیا کرتے ہیں میں نے یہ کہا آپ سے کہ سجدہ کریں جا کر کے زندہ انسان کو میں نے یہ کہا کہ زندہ انسان کو جا کر کے سجا کریں میں نے کہا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بھائی مجھے پانی پلا دو بھائی آپ مجھے میرا یہ کام کر دو یہ عبادت نہیں ہے ठीक है वो जिंदा है जाहरी तौर पे मौजूद है मैं जिक्र कर रहा हूँ उन लोगों का जो मर चुके हैं जो माफों को अजबाब है हम उनकी इबादत नहीं करते हम उनको नहीं पुकारते हम उनको नहीं कहते आप हमारे लिए खाना बना दो चाय बना दो आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दो हम उनकी उनसे मांगते हैं उन लोगों से कहते हैं जो जाहरी तौर पर मौजूद है हम उनसे कहते हैं आप हमारे लिए खाना पका दें आप मुझे खाना खिलाते हम उनको सजदा नहीं करते सजदा आप लोगों को किया जाता है जिंदा को سجدہ آپ لوگوں کیا کیا جاتا ہے زندہ کو تیروں کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے ٹھیک ہے یہ بھی شرک ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آپ مشرک ہیں پھر میں نے قرآن کریم کی آپ کو آیت کوٹ کی آپ نے آیت کا جواب نہیں دیا پھر میں نے قرآن کریم کو آپ کو ترجمہ کرنے کا کہا آپ نے جواب نہیں دیا پھر میں نے حضور صاحب السلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی آپ نے جواب نہیں دیا آپ جو ہے کسی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے پھر میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلطلام لوگوں کو جو ہے مدد کے لیے پکارتے ہیں تو کیا وہ انہوں نے شرک کیا تخصر اللہ علم وہاں ذکر ہو رہا ہے زندہ آدمی کا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مردہ آدمی ہے آپ نے قرآن کریم سے ایک آیت کوٹ نہیں کیا ابھی تک کہ جس کے اندر اللہ تعالی نے یہ ارشاد سمایا اور مردوں کو مدد کے لیے پکارو میں نے آپ سے کہا صحیح بخاری سے آپ کو یہ حدیث کوٹ کر دیں جس میں حضور صاحب نے رشا سمایا ہو یا صحیح مسلم سے کہ جو ہے اور مردوں سے مدد مانگو कबर को पक्का करो मजार बनाओ जवाब नहीं आया मैंने हजू शाहम की हथिस कोट की क्या दुआ वो अली जवाब नहीं आया तो आप जो है मुझे बताएं, कि आप जो है इनका जवाब नहीं दे रहे आपने मैंने आपसे कुरान करीम की आयत कहा आपकी आयत पढ़े आपने आयत नहीं पढ़ी मैंने आपसे कहा सूर रात सूरह नंबर तेरह आयत नंबर चौदह पढ़े आपने नहीं पढ़ी क्योंकि आपको पता है आप फंस रहे हैं आप آپ کو پتا ہے آپ جب ترجمہ کر کے سنائیں گے تو آپ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بولیں یہاں پہ ید یدگنا کا ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ آ جائیں مائک پہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یہ ٹرمنالوجی نے یوز کیا کریں میں نے سوال پوچھا جواب نہیں آیا سوال پوچھا جواب نہیں آیا یہ مفتی انیس قریشی کا یہ سٹائل ہے اور وہ جب آپ طالب الرحمٰن کو جب چھتر لگا رہا تھا نا یہ اس کا انداز ہے تو میرے ساتھ یہ انداز نہ کیا کرے آپ کہہ رہے ہیں کہ پکارنا عبادت ہے آپ تو منہ میں کہ کیا ہے ان کو انتین ہے منہ میں لینا ایک منٹ یار آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پکارنا جو ہے وہ عبادت ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں نا جی تو وہ جو مشکین مکہ تھے تو وہ صرف پکارتے تھے یا وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے عبادت کو کوئی طریقہ تھا یا نہیں بس صرف پکارتے تھے لات اور منات اور روزہ کو سازی سے پڑھ گیا قرآن کی ایک آئے ہے اس کو غلط ترجمہ کر کے ابھی ضرور مانگ رہے گا پچاس بار آس کر چکا ہوں کہ مندون اللہ ساتھ جب یہاں او آئے گا اس سے مراد عبادت ہوتی ہے میں نہیں کہتا وہ فسرین کہتے ہیں حضرت کو نقل کیا ہے اس کو نہیں مانتا تبری کو نقل کیا ہے اس کو نہیں مانتا کر نقل کیا ہے اس کو نہیں مانتا اتنے جوزی کو نقل کیا ہے اس کو نہیں مانتا وہ تم کس کو مانتے ہو بھائی اور ترجمہ کس کیا ہے ذرا مجھے بتائیں یہ لوکمان مکمان کے ترجمے میں سنا ہے نہیں یہ میرے لیے اتنٹیسٹی نہیں ہے آپ نے کہا کہ پکارنا عبادت ہے تو اس جو عبادت ہے وہ تو زندہ کے لیے بھی جائز نہیں اور مردہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے جناب اس کی جو ہے تو آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں یہ آپ کو اجازت کس نے دی ہے اگر آپ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مدد مانگنا جو ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے اگر مدد مانگنا عبادت ہوتی تو پھر زندہ سے آپ کیوں مانگتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں کوئی حتم آپ کو کچھ سمجھ ہے یا نہیں ہے سجا کرنا عبادت ہے نماز پڑھنا عبادت ہے کسی کو اللہ کے سلاق کو مان خدا مانا یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ کہاں کے آپ ترجمے اور کہاں کی چیزیں یہاں پر لا کر پڑھ رہے ہیں لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور ان باتوں میں آپ کے آنے والا کوئی نہیں ہے من دون اللہ کے ساتھ جہاں پر بھی یہ دھون آئے گا اور سمراد عبادت ہوتی ہے اور عربی زبان میں ایک الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو ہے اس چیز کے نہیں کو الفاظ چکا ہوں آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی تفصیل نہیں آئی جو آیت آپ شروع آپ نے کی تھی اس آئے فک رہے اس کے ترجمے مختلف مجھے مختلف جگہ سے پڑھ کے سنائے ابھی تو اس آئے کے اگلے چار حصے باقی ہیں کہ وہ خود پیدا کیے گئے تھے یا اس کو اللہ نے پیدا کیا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے وہ ترجمہ آپ نے غلط پڑھا ہے آپ کو تو اس چیز کا نہیں پتا کون کو اللہ نے پیدا کیا یا وہ خود پیدا ہوئے تھے یار ٹائم ضائع نہ کرے اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تو ایک ٹاپک میں نہیں میں آپ کو اس سورال سے باہر نکلنے آ دوں گا اور سورہ اراب کی بھی سن لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق اکہتر جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازر نہیں کی ہے اگر لات اور مینا اور روزہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نظر کی ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں آئے کرتا آپ تو کہتے ہیں نیک صالحین اور پتہ نہیں کیا کیا تھے اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ تبارک و پھر یہ بات کیوں کرتا تو آپ سے میری گزارش سے انٹرفیئر کریں اور اس بندے کو بولے اگر اس کے بعد دلائل ہیں تو دلائل کے بے سب کریں آج کے متعلق اس کے بعد پیش کریں نہیں کرتے تو کیا کریں اپنا ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں نے ان کو حدیث کورٹ کی پکارنا ہی عبادت ہے اگر کوئی مفت اس کو عبادت لکھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو حدیث کورٹ کی اس سلسلے میں لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ابو داود کی حدیث کوٹ کی کہ پکارنا ہی عبادت ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا پھر میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے آپ مجھے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بتا دیں کہ قبر والوں سے مانگو اللہ تعالیٰ نے ارشاد آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے حضور صاحب سلم کی صحیح مسلم سے صحیح بخاری سے کوئی ایک حدیث پیش کر دیں جس میں حضور صاحب سلم نے ارشاد تماؤ کہ پکار کے اور مردوں کو پکارو مردوں سے مدد مانگو لیکن اس کو آپ نے جواب نہیں دیا اور پھر اس کے بعد اور دوسرا یہ کہ یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں ایڈمن حضرات کو بلائیں ایڈمن حضرات کو بلائیں تو دراصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے قرآن کریم کے آیت کا ترجمہ سنائیں انہوں نے ترجمہ نہیں سنایا اس کا بھی جواب نہیں آیا پھر اس کے بعد سورہ رات سورہ نمبر چودہ جو ہے آیت نمبر چودہ اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا پھر میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت رکھی سورہ الحکاف سورج نمبر پانچ اور چھ آئے نمبر پانچ اور چھ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ومن ادل مم اس کو پکارنا کرار دیا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور پکارنا ہی تو عبادت ہے اگر یہ تفصیل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ عبادت لفظ لکھا ہے تو میں نے اس میں حادیث کوٹ کیا آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھے سنیے گا شروع سے لے کے آخر تک جو آپ لوگ لگائیں نہ لگائیں میں لگاؤں گا اس یوٹیوب کے اوپر اور جو ہے میں نے سے یہ سوال کیا کہ آپ صرف اور صرف اس کا جواب دیں مجھے کہ یہاں پہ حضور صاحب سلم نے پکارنے کو عبادت قرار دیا آپ پکارنے کو عبادت مانتے نہیں مانتے ہیں میں نے ابو کی حدیث کوٹ کی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے آپ سے کہا حضرت ابن عباس کو حضور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تم جو پکارو سوال کرو تو اللہ کے سوال کرو اور مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے آپ سے کہا آپ مجھے اس کی جو ایک دلیل دے دیں قرآن سے کہ مردے کو پکارنا صحیح چاہیے اور مردے سے مانگو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے کہا آپ حضو شاسرم کی کوئی حدیث اس کے اوپر کوٹ کر دیں اس کا جواب نہیں دیا پھر میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ صحیح مسلم صحیح بخاری سے یہ آپ ایک آیت ایک حدیث کوٹ کر دیں کہ جس میں حضور شاسر نے کہا قبر کو پکا کرنا جائز ہے اور قبر پہ مزار بنانا جائز ہے قبر کے اوپر مجاویر بن کر کے بیٹھنا جائز ہے اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا تو اس کو کیا سمجھوں گا میں آپ مستقل ایک بات کی طرف اڑے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو کہا اللہ یاد اون عند اس سے مراد پکارنا ہے اور پکارنا ہی عبادت ہے اردو شاسر کی حدیث سے ہی پتا چل رہا ہے پکارنا ہی عبادت ہے اور مفسرین نے اگر اس کو عبادت لکھا ہے تو کوئی غلط نہیں لکھا میں تو آپ کو آلریڈی اس بات کو بار بار مینشن کر رہا ہوں لیکن آپ کے جو ہے شاید بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ مستقل جو ہے ایک ہی بات کے اوپر اڑے ہوئے نہیں جی پکارنا ہے پکارنا ہے پکارنا ہے اور میں نے پکارنے کے اوپر حدیث کی ہے کہ پکارنا ہی تو عبادت ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں مفتی کی آپ نقل اتار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بھائی میرا انداز یہ انداز یہی ہے تو آپ جو ہے اب آپ آئیں اور مجھے میرے سوالات کا جواب دیں میں کافی دیر سے آپ ہی کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں اب آپ میرے سوالات کا جواب دیں میں نے جو سوالات اٹھائے آپ نے صرف ان کا جواب دینا ہے ادھر ادھر آئے بھائی شاہنی ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی سوال کے جواب تو آپ نے دینے ہیں کہ آپ نے پوری مسلموں کو شرک مشرق بنا دیا ہے اور جواب آپ اس سے رہے ہیں دماغ آپ کی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے آپ نے جتنی بھی آیتیں آپ یہ کے کس سلسلے میں کوٹ کر رہے ہیں کوئی ایسی آیت مجھے بتائیے جس میں مندون اللہ کا ورڈ آیا ہو اور ساتھ یہ بھی یہ بھی آیا ہو اور اس سے مراد کسی مفسر نے اس مفسری مراد جو ہے تو پکارنا لیا ہو ایک بات اب دیکھ لیں میں بیٹھا ہوں آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر مجھے اس مفسر کا نام بھی بتا دیجیے گا دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ میں آپ سے پچاس بار حل کر چکا ہوں کہ یہ دھونا مختلف معنی ہے ایک پوکارنا بھی ہے اور عبادت بھی ہے مندون اللہ جہاں پر یوز ہے مفسری جو ہے تو مراد عبادت بھی ہے بکو پھر آپ کہتے ہیں جی پکارنا عبادت ہے آپ اس کو مان رہے ہیں پھر جب میں کہتی ہوں ماں باپ کو پکارنا تو آپ کہتے ہیں زندہ کی عبادت مطلب بکول آپ کی زندہ کی عبادت کی جا سکتی ہے مردہ کی نہیں کی جا سکتی آپ اپنی اس بات کو خود ہی پھانس رہے ہیں بتا آپ بات کیا کر رہے ہیں دوسرا آپ کہہ رہے ہیں ما فوک اور مہتاج مجھے قرآن حدیث سے بتا دیں کہ ما فوک اور محتاج کی تقسیم کس نے کی ہے اللہ نے کی ہے رسول نے کی ہے ٹھیک ہے بہرحال یہ ٹائم ویسٹ میں چلتا ہوں یہ جو غیر اللہ جو ہے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب دوسرے لوگوں کو کی جو بات ہے سورہ بکر آیت نمبر متو مت بلکہ, وہ زندہ ہے اور بلکہ تم ان کے شعور نہیں رکھتے سورہ آیت نمبر 16 جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے اچھا سورہ نام آیت نمبر آپ کہیے کہ میری نماز میرا حاضر قربانی و میری زندگی اور موسم اللہ ہی کے لیے اب میں او سے اور, سنن سے اور ابن ماجہ سے عدیث لگا ہوں حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اسی دن اگر تا آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن کی روح قبض کی اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے تم اس دن مجھ پر بکسر درود پڑا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے کیا آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا لہٰذا کہ آپ کا جسم بوسی ہو چکا ہوگا نے فرمایا اللہ ازبل نے زمین پر امبیا کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے سورہ نسان کے آیت نمبر چوسٹھ چو، کے تحت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ کثیر اٹھائی ہے کہ جب وہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وہ ضرور اللہ آ، آ، آ، کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے مفصرین کی ایک جماعت میں نقل کیا یہ ان کے الفاظ ابن کثیر پڑھ کے سنا رہا ہوں کیا شیخ ابو منصور السباخ بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں ادبی کی مشہور روایت نقل کی ہے کہ میں نے بیٹھا ہوا تھا ایک نے آ السلام علیکم یا رسول اللہ میں نے اللہ کے کی قرآن کیا ہے علام وسلم ہوں اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے گناہوں پر اللہ سے کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفا طلب کرنے آیا ہوں پھر وہ اشار پڑتا ہے ان کا ترجمہ ہے بارہ وہ عرابی چلے جاتے اس بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آگے میں نے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے فرمائے اس آرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مفرت کر دی ہے یہ تفصیل میں کسی نے بھی اس کو نقل کیا ہوا ہے جامع احکام نے بھی نقل کیا ہوا ہے تمام چونکہ یہ خیر و قرون سے واسطہ ہے کہ اتعبیر جو اتعبیر کا ہے اور تب تعبیر نے ان کو نقل کیا ہوئے اور اس کی نقیل آج تک ثابت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کی کوئی نقید ہے تو مجھے بتا دیجئے کیا ٹائم اپ ہو گیا اس کے بعد پھر میں السلام علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سورح بکرا کیٹ کر رہے ہیں کہ اور جو ہے شہید کو مردانہ کیا ہو وہ زندہ ہیں لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد سنا ہے تمہیں شعور نہیں اور آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس موجود ہیں اللہ کے پاس رسک کھا رہے ہیں ٹھیک ہے رسک لے رہے ہیں تو آپ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم شہید کو یہ جو ہے پکارنا شروع کر دیں کہ اے فلا تم میری مدد کر آپ اس کی بھی مجھے دلیل دیں میں نے آپ سے کہا شہید آدمی کب ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے شہید جب ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے جب وہ مارا جاتا ہے اس وقت اس کو شہید کا رتبہ ملتا ہے یا کہ وہ زندہ ہی کو شہید کا ربہ مل جاتا ہے پھر میں نے انہیں کہا ادعا والی بادہ انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے ان کے سامنے ترمیزی کی حدیث رکھی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سولہ ترمیزی کی حدیث اس میں حضور صاحب ارشاد فرماتے ہیں ابن عباس کو تعلیم دیتے ہیں عزت اللہ و عزت کہ حضور صاحب جو ہے ابن عباس کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم سوال کرو اللہ سے سوال کرنا آپ لوگ کہتے ہو ہم اللہ سے سوال نہیں کرتے ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے ہم تو جو ہے وسیلے سے مانگتے ہیں تو یہ تو مشرقی نے مکہ کا عمل ہے بھائی الاشا اونا اللہ مشرقی نے مکہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں ہم جو ہے ان سے مانگتے ہیں اور پھر یہ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں اور مناب ملک اللہ اور جو ہے یہ اللہ ہم ہم ان کی عبادت سے فیصلے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے قریب کر دیں مولوی صاحب اس کا جواب کون دے گا اب آپ یہ بتائیں مولانا صاحب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونا کا مطلب جو ہے پکارنا نہیں ہے عبادت ہے اور میں نے آپ سے کہا پکارنا ہی تو عبادت ہے اگر آپ تفسیر پڑھتے ہیں اس میں عبادت لکھا اس میں کوئی عرد نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے پکارنا ہی تو عبادت ہے یہ آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں میں نے اپنی جگہ پہ قائم ہوں اور میں نے آپ سے کہا کہ جو لا اخلوقہ چاہیں وہ ہم یہ جو ہے وہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتے وہ خود مخلوق ہے ٹھیک ہے تو مخلوق کیا ہے پھر اللہ کی مخلوق کون ہے आपने इसका जवाब नहीं दिया मैने आपसे कहा क्या आप कुरान की आयत पढ़े आपने कुरान की आयत पढ़ने का इनकार कर दिया आपने उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा मैंने आपसे जो है हदीस कही बताए आपने हदीस के बारे में नहीं बताया मैंने आपसे कहा था सुरह रात की जो है आयत नंबर चौदह पढ़ के सुनाये आपने वो पढ़ के नहीं सुनाई इसी तरह से मेरा टाइम अप हो गया इसी तरह से मैंने आपसे सुरह फातिर आयत नंबर तेरह और चौदह पढ़ने का कहा मेरा टाइम अप हो गया इन्होंने उसको नहीं पढ़ा ये कह रहे हैं ना 40 सेकंड बाकी है तो ये कह रहे हैं कि जहां पर भी मिन दून आता है तो वो पुकारना नहीं वो इबादत होता है ठीक है यहां ये आए सूरह फातुर की सूर्य फातिर की जो है आयत नंबर 13 और 14 पढ़ के सुनाये वीना तदूना मिन दून ही यमलिकूना من قمتیر یہاں پہ جو ہے اللہ تعالی نے کہا گیا اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو سورہ الفاتر کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ یہ لوگ سب کے سب پڑھیں ان کو اور میں نے سورہ رات آیت نمبر چودہ ان کے سامنے رکھی انہوں نے اس کو نہیں پڑھا آپ لوگ پڑھیں وہاں پہ ولزینہ یادگونا کا جو ترجمہ ہے وہاں پہ پکارنا ہے اور پکارنا ہی عبادت ہے یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ پکارنا ہی تو عبادت ہے تو صاحب آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھی آپ نے اس کا انکار کیا میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی آپ نے اس کا انکار کیا آپ جو ہے مجھے صرف یہ بتا دیں میں اپنا مائک چھوڑ رہا ہوں میرا ٹائم اوور ہو گیا ہے میں مائک چھوڑ رہا ہوں آپ سے پھر ایک آخری بار سوال کر کے کہ آپ مجھے قرآن سے اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے مردہ کو پکارنے کی دلیل دے دیں اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دیکھیں قرآن کے آپ نے جتنے بھی ترجمے کیے ہیں پہلے جو سوریہ نہل پہ آپ نے مسلمانوں پہ مشق قرار دیے میں نے آپ کو منہ سے جو نکلوایا اس مقصد یہی گا کیونکہ آپ بعد میں بھاگیں گے تیسری بات یہ میں آس کر سکوں جہاں پر من دون اللہ اللہ آئے گا اور یہ دون آئے گا اس سے مراد عبادت ہوگی اس سے مراد پکارنا نہیں ہوگی آپ قرآن کی مجھے کوئی ایسی آئے نکال نکالنے جہاں پر اللہ تبارک کہ مین دون اللہ یعنی اللہ کے سوا تم کسی کی, کی جن کو تم عبادت کرتے ہو ٹھیک ہے پکارنے کی بات ہے اگر پکارنا عبادت ہے تو پھر زندہ اور مردہ کی عبادت کرنے کے اختیارات کو کس نے دیا ہے <تصال> <زندہ>, زندہ کی عبادت کر سکتے ہیں مردہ کی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مجھے آپ اس کا کوئی حل مجھے بتا کر بتا دیں اگر آپ زندہ کو پکار سکتے ہیں مردہ کو نہیں پکار سکتے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو عبادت ہی نہیں ہے اگر عبادت ہے تو آپ زندہ کو پکڑ کس خوشبو میں کر سکتے ہیں اور میں اس کی تفصیلیں نہیں کی میں نے آپ کو ترجمے سنائے ہیں آپ, آپ نے میری باتیں سنتے نہیں نے اس کیا ہوتا ہے سنیے سبر کہتے اور تمہارے وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اور آپ کہتے ہیں تم جن کو ہو ہم تفرت بھی میں آپ کی سم جن کی عبادت کرتے ہو اور تو آپ ترجمہ کریں کہ سمجھ جن کو پکارتے ہو تو پکڑنے میں تو آپ نے ماں باپ کو پکارتے ہیں آپ یہاں کہتے ہیں جی ہم زندہ کو پکارتے ہیں وہ خیر ہے اس کی اجازت ہے جی اور مردہ کو نہیں یا تو آپ پکارنے پھر عبادت کا درجہ نہ دیتے اگر آپ اس کو عبادت کا درجہ دیتے پھر آپ نے زندہ کو پکار سکتے ہیں نہ مردہ کو پکار سکتے ہیں آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے لیکن آپ تو سمجھیں گے نہیں آپ نے تو ایک ٹائم والی یہاں پر جو لوگ بیٹھے ان کو سمجھانے کا اب ایک جناب تمام مفسرین نے جو اس سے میں نے حدیث کوٹ کی تھی اور ادبی کے جو حکایت کوٹ کی تھی اس پہ کسی کا انکار کسی کی نکیز ثابت نہیں اور او خیر القرون کا واقعہ اب سنیے جناب علامہ ابنی حضرت بخاری شرح صحیح بخاری سکس سے لکھتے ہیں کہ حافظ میں حدیث نقل کی ہے کہ مالک ادار جو حضرت عمر وزیر کے وزیر الخرا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی کے میں ایک بار لوگوں پر کہتا گیا ایک شخص جو حضرت بلال بل حارث رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امریک کے لیے بارش کی دعا کیجیے کیونکہ وہ کہتے علاق ہو رہے ہیں نبی کریسلم کے خواہ پیپ آئے اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ ان کو سلام کہو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی اور ان سے کہو تم پر سوج بوجھ لازم ہے تم پر سوج بوجھ لازم ہے پھر وہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان کو ایک خبر دی حضرت عمر تعالیٰ نے رونے لگی اور کہا اے اللہ میں صرف اسی چیز کو تر کرتا ہوں جس سے میں ہوں کہتے ہیں کہ اس کی کی جو ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ ایل اویل کی سوچ میں لکھے گا میں تمہیں لطیفہ سنا رہا ہوں میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے تو مجھ سے ایل اویل میں بات کر رہا ہوں کا کیا مطلب ہے بھائی کوئی سنجیدہ گیس تو کرو لطیفہ نے سننے یا سنانے تو کسی اور سے جا کر لطیفہ بند نہیں ہوں مستنف کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ بک سے پڑھنا ہے یا پھر آپ نے جو حضرت کرانی کا حوالہ لینا ہے تو سنیے جو بھی آپ سے پی ایم میں مانگ رہا ہے اس کو بتا دیجئے ٹھیک ہے فتح باری جلدو سفا فور نائن سکس اور فور نائن فائیو اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی علامہ حضرت سلانی نے کہا ہے کہ اس, حد... اس حدیث کی سنت جو ہے وہ ٹھیک ہے اب بھائی کو مجھے آ کر بتائیے کہ اس سے آپ اس کے رائے میں کون سی دلیل لائیں گے ایسی کوئی حدیث لائیے کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کسی کو منع کیا ہو اور اس کے با... واقع کے بارے میں کچھ آ کر بتائیے اس حدیث کو ضرور سابت کیجیے مائی پیٹ اب بھی کفر کا پتہ لگائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ نے جو حدیث پڑھی ہے میں نے آپ سے کہا تھا آپ صحیح البخاری یا صحیح مسلم سے آپ کو یہ حدیث کوٹ کریں اور دوسری بات یہ آپ نے جو مولانا یہ حدیث پڑھی ہے یہ حدیث بالکل ضعیف ہے اور اس کے ذوف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حدیث اس طرح سے نہیں حدیث اس طرح سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قحط پڑ جاتا ہے قحط پڑ جاتا ہے تو حضور صلاح وسلم کی وفات ہو چکی ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ قبر نبی پہ جا کر کے نہیں مانگتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن حضرت عباس کو بلائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تطا کو بلائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے ٹھیک ہے تو یہ حدیث اسلموں میں یہ ہے آپ نے حدیث ہی غلط پڑی ہے آپ یہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سے میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں مندون اللہ جو ہے جہاں پر بھی ہے تو وہ جو ہے پکارنا نہیں ہے وہ عبادت ہے آپ سب لوگوں نے سنا تھا نا یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر بھی مندون اللہ ہے وہاں پہ پکارنا ہے پکارنا نہیں ہے عبادت ہے اب میں اسی سلسلے میں میں ایک قرآن کی آیت کوڈ کرتا ہوں آپ سب لوگ دیکھیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106 یہاں پر یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فماتے ہیں یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد سمایا کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا اس کو نہ پکارنا جو تجھے نہ نفع دیتا ہو نہ تیرا نقصان کر سکتا ہو اگر تم نے اس اگر تم نے ایسا کیا تو اسی وقت ظالموں سے ہو جاؤ گے تو یہاں پہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے دون اللہ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارنا کیوں قرار دیا ہے پھر آپ کو میں نے قرآن کریم کی مختلف آیتیں رکھی آپ کے سامنے آپ نے ایک کا جواب نہیں دیا میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ سے میں نے کہا آپ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت مجھے بتا دیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے اور مردوں کو مدد کے لیے پکارو آپ نے ایک دلیل نہیں دی میں نے آپ سے کہا صحیح مسلم صحیح بخاری سے کوئی ایک حدیث اس سلسلے میں کوٹ کر دیں جس میں حضور وسلم نے ارشاد بنایا کہ اور مدد کے لیے مردوں کو پکارو آپ نے کوئی دلیل نہیں دی جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی وہ حدیث بھی غلط پڑی وہ حدیث بھی بالکل غلط پڑی کیونکہ اصل حدیث یہ ہے کہ جس وقت کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قید پڑ جاتا ہے تو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ کہتے ہیں میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برسائیں گے وہ حضر السلم کے چچا کو لے کر کے آتے ہیں اپنے حضرت عباس کو لے کے آتے ہیں اور حضرت عباس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ صحیح بالکل صحیح صحیح حدیث ہے اور صحیح البخاری کی حدیث ہے آپ نے اس کا انکار کیا مولک صاحب اس کا جواب کون دے گا फिर आपसे मैंने कहा वल्लना तब तद ऊना मिंदूनी माँ मैंने आपसे कहा सुरफा की यहाँ पर जो है जिनको तुम अल्लाह के अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तो खजिर खजूर की गुठली के भी आ, खजूर की गुठली के भी गु, खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं यहाँ पे जो है सुरल फातिर की आयत नंबर 13 और 14 में جی میرا ٹائم اوور ہو گیا اچھا بہرحال تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارنا قرار دیا بہرحال آپ پکار نہ کہیں یا عبادت کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے اور میں نے اس سلسلے میں آپ کو حوالہ دیا ہے باقاعدہ دلیل دیے تو اب آپ آئیں اور آپ مجھے یہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے قبر والے کو پکارنا اور قبر والے کو پکارو اور قبر کو پکا کرو اور مزار بناؤ آپ اس کی مجھے دلی قرآن سے دیں اور حدیث صحیح مسلم سے یا صحیح بخاری سے دیں اور باقاعدہ ریفرنس دیں تاکہ میں بھی چیک کروں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بھائی آپ مائک پہ آ کر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے علاوہ آپ کو ہی ٹھیک ہے یہ آپ نے آ کر مائک پہ کرنا ہے جو حدیث میں نے پیش کی آپ نے کہا یہ حدیث عزیز ہے جبکہ کہ علامہ ابن حجر سلامی نے فتح باری شرط صحیح بخاری میں اس کا حوالہ دیا ہوا ہے میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے آپ جا کر چیک کر لیں ٹھیک ہے آپ تو قرآن کے ترجمے بھی غلط کرتے جا رہے ہیں آپ سے میں کس چیز کی توقع رکھوں بہرحال جو میں نے حدیث پیش کی ہے حدیث انہوں نے ضعیف کر دی ہے زوف ابھی تک بہت سامنے نہیں آیا علامہ ابن حجر سلامی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تفصیل کثیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عزیز ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے اچھا میں نے قرآن کا ترجمہ جو کیا یہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے غلط ترجمہ کیا میں نے غلام کا ترجمہ علامہ تفصیل تقریبی سے کیا کہ وہ عبادت ہے یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے قرطبی سے کیا میں نے کہے وہ عبادت ہے یہ کہتے ہیں غلط ہے الجوزی سے میں نے ترجمہ کیا یہ کہتے ہیں عبادت ہے یہ کہتے ہیں غلط ہے بقول عبادت ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں عبادت ہے ہمارے ہاں عبادت نہ زندہ کی ہوتی ہے نہ مردہ کی ہوتی ہے ہمارے ہاں یہاں سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے وہادیہ کا تو یہ عقیدہ ثابت آ جگہ ہے کہ زندہ کی عبادت کی جا سکتی ہے مردہ کی نہیں کی جا سکتی زندہ کو پکارا جا سکتا ہے مردہ کو نہیں ہمارے ہاں پکارنا جو ہے وہ نہ تو عبادت عبادت نہیں ہے اور عبادت نہ تو زندہ کی کی جا سکتی ہے نہ مردہ کی کی جا سکتی ہے تو بھائی آپ جس قسم کی تشریح ہیں اور تفاثر پڑھ رہے ہیں وہ اس میں آپ خود گمراہ ہو گئے اور خود پکڑے گئے ہیں آپ تو یہ جو زندہ اور مردہ کی تصویر گائیں گے عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی وہ زندہ ہو یا مردہ ہو نبی ہو یا ولی ہو کسی کی عبادت نہیں ہوتی آپ کو چیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے اور آپ نے جو عزیز پہ ڈائریکٹ رات لگا دی یہ آپ لوگوں کی ایک عادت ہے کہ جناب یہ بات ہے علامہ ابن حضرت ہیں کہ عزیز صحیح ہے آپ ہیں کہ عزیز ٹھیک نہیں ہے آپ آپ مانی علامہ ابن حضرت سلانی کی بات مانی جائے مجنو زوائے سے دوسری عدیز بھی لے لیں جل نو 287 حضرت مالک بیان کرتے ہیں حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنتے رضی اللہ فوت ہوگی تو رسول اللہ ان کی لحظ سے ہو تو اللہ ہے اور وہی وہ مارتا ہے اور وہی وہ زندہ ہے جسے موت نہیں آئیگی اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے کس سے مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے پہلے انبیاء وفات ہو چکے ہیں دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں سرکار مجھ سے پہلے امریا کے وسیع میری ماں فاطمہ بنت بن کی مقرر فرما ان کو حجرت القاف فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر بلا شبہ تو سب سے زیادہ رحم پر ماننے والا ہے پھر آپ نے نماز جنازہ پڑی اور آپ نے حضرت عباس اور حضرت ببو کے سجید کو نے ان کو قبر میں اتارا اس عزیز کو تبرانی نے کبھی ان میں اوسط کیا ہوا ہے تو آپ آئی جناب ابھی عزیز کو بھی آپ رد کیجیے اور وفا اور وفا میں بھی یہ حجیز جو ہے ذکر ہے اللہ منظور سمودی نے اس عزیز کو ذکر کیا ہوا ہے اس کو دیکھئے اگر آپ نے رد کرنا ہے علامہ حضرت سرانی کہتے ہیں یہ غلط ہیں وہاں پر حضرت بلال بن ہار جاتے ہیں حضول سرم کی بارگاہ پہ آپ کہہ رہے گا وہ غلط ہے تو آپ بات کرنے سے بات نہیں کہ آپ نے سوریہ نام کی آیت کی بحثر امت مسلمہ کو شمشر قرار دیا ہے ٹھیک ہے سرکار کی بارگاہ میں لاکھوں لوگ ہر سال دل مہینے جاتے ہیں آپ نے سب کو مشرق قرار دیا ہے بچے اس کی کس کی بیس پر غلط ترجمے کی بیس پر آپ کے پاس نہ کوئی صحیح ترجمہ ہے نہ آپ نے اس ترجمے کی کوئی صحیح تفسیر بیان کی ہے آپ جن حضرت اپنا آباد سے کون نقل کرتے میں نے اسی حضرت اپنے آباد سے کون نقل کیا ہے ٹھیک ہے ان نے جو بھی نے اس کو نقل کیا اور میں نے آپ کو سنا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں اور جن ان بتوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ. باقاعدہ وہاں پر جا کر سجے کیا کرتے تھے ماتھے ٹیکا کرتے تھے عبادت کرتے تھے وہ لوگ بتوں کو صرف پکارتے نہیں تھے پکارنا علی گڑھ چیز ہے عبادت علی گڑھ چیز ہے اگر پکارنا ہی سب کچھ ہے تو پھر مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں لوگ اور یہ ہندو جو ہے وہ اپنے مندروں میں جانا چھوڑ دیں اور گھروں میں بتوں کو رکھنا چھوڑ دیں کیوں لوگ پکار رہے ہیں بس عبادت ہو رہی ہے وزو کرنا چھوڑ دیں غسل کرنا چھوڑ دیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں بس پکار رہے ہیں یہ عبادت ہے آپ کے لیے دماغ آپ کے جگہ پہ ہے یا نہیں ہے اور جو آپ اپنے ماں باپ کو پکارے تو وہ جو آپ زندہ کو پکارے مردہ کو نہ پکارے یہ عبادت کی کوئی تعریفات نہیں کی ہے جناب کی, زندہ کی عبادت کریں مردہ کی نہ کریں یہ ساری باتیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں کے کی تو کوئی بات کرنے کے کچھ سلی گے نہیں کوئی آرگومنٹ کے پاس صحیح ہے ساری باتیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مجھے پتا تھا یہ پڑھنا شروع کریں گے اسی لیے میں نے کہا تھا صحیح مسلم یا صحیح البخاری سے کوئی ایک حدیث بتا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا کہ قبر کو پکا کرو قبر والے سے مانگو ہے ہاں؟ اور مزار بناؤ کوئی ایک حدیث اس جس میں نو... یہ انہوں نے ابھی تک کوٹ نہیں کی اور پھر انہوں نے کہا کہ پکارنا عبادت نہیں ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے کوٹ کی ابود داود کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے ابود داؤد کی ایک ہزار چار سو اور جو ہے اے اے ایک ہزار چار سو सेवेंटी नाइन वन फोर सेवन नाइन इसके अंदर जो, हैं जो है पुकारना ही इबादत है इन्होने इसका जो है जवाब नहीं दिया और ये कहते हैं वो अलग चीज है पुकारना इबादत नहीं है पुकारना अलग चीज है और मैं कह रहा हूँ पुकारना इबादत है अब ये कहते हैं पुकारना अगर इबादत है तो जिंदा को क्यों पुकार हो मैंने कहा कि जो आदमी मर चुका है हजू सा मुस्लिम की मैंने इनको हदीस कोर्ट किया हदीस के अंदर है कि حدیث نمبر تین ہزار بیاسی صحیح مسلم کی اس میں ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا دنیا سے ہر طرح کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اب اس کے تین عمل کام آتے ہیں اس, اس, اس, اس کا جواب کون دے گا مولوی صاحب میں نے آپ سے کہا اس حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تین عمل کام آتے ہیں اولاد کی صحیح تربیت صحیح دین کا علم جو لوگوں تک پہنچایا اور اس کے بعد جو ہے صدقہ جاریا یہ تین عمل جو آدمی کر لے تو اس کے मरने के बाद उसके ये अमल जो उसके काम आते हैं आपने इसका जवाब नहीं दिया फिर मैंने आपसे कहा फिर मैंने आपसे कहा इतनी जल्दी टाइम ऑफ अभी तो टाइम शुरू हुआ मेरा अच्छा फिर मैंने इनसे कहा कि आप कुरान की आयत पढ़े इन्होंने कुरान की आयत नहीं